شکر خدا کا ہر دل میں ہے احمدیت زندہ باد احمدیت زندہ باد پر چم ہم اسلام کا اردو دنیا میں لہرائیں گے کاٹے چاہے لاکھ بچادہ قدم بڑھاتے جائیں گے احمدی زندہ آباد احمدیت زندہ باد احمدیت زندہ باد احمدیت الشیطان شعید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 می فہ لو ابل کاشی کلو بھوم کفی گلبی بس کیا وہ کہ جس کا سینہ اللہ اسلام کے لیے کھول دے پھر وہ اپنے رب کی طرف سے ایک نور پر بھی قائم ہو وہ ذکر سے آری لوگوں کی طرح ہو سکتا ہے بس ہلاکت ہوں ان کے لیے جن کے دل اللہ کے ذکر سے محروم رہتے ہوئے سخت ہیں یہی وہ لوگ ہیں جو کھلی کھلی گمراہی میں ہیں الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم تم متلی نلو دوم او گل زلی کہ دہ دیش میں میں فما اللہ نے بہترین بیان ایک ملتی جلتی اور بار بار دہرائی جانے والی کتاب کی صورت میں اتارا ہے جس سے ان لوگوں کی جلدیں جو اپنے رب کا خوف رکھتے ہیں لرزنے لگتی ہیں پھر ان کی جلدیں اور ان کے دل اللہ کے ذکر کی طرف مائل ہوتے ہوئے نرم پڑ جاتے ہیں یہ اللہ کی ہدایت ہے وہ اس کے ذریعے جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے اور جسے اللہ گبراہ ٹھہرا دے تو اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں قیام وقلا والنا زکون تم تک سی بون پس کیا وہ جو قیامت کے دن اپنے چہرے ہی کو سخت آداب سے بچنے کے لیے ڈھال بنائے گا بچ سکتا ہے اور ظالموں سے کہا جائے گا کہ چکھو جو تم کسب کرتے تھے من قبلهم من لا ان سے پہلے بھی لوگوں نے جٹلایا تھا تو انہیں عذاب نے اس طرف سے آ لیا جس طرف کا وہ کوئی تصور بھی نہیں کر سکتے تھے پدا کا ہوں یا فی الحل آخی اکب لہو کا نو یا بس اللہ نے انہیں اس دنیا کی زندگی میں بھی ذلت کا مزا چکھایا جبکہ آخرت کا عذاب بہت بڑھ کر ہے کاش وہ جانتے وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُضْعَانِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّ اور یقیناً ہم نے اس قرآن میں لوگوں کے لیے ہر قسم کی مثال بیان کر دی ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کرے اوی اللہ کو ایک عظیم فصیح و بلی قرآن جس میں کوئی کجی نہیں تاکہ وہ تقوی اختیار کرے ورس وجول شروع کر اتش کی سول متشاقي سونا ورجلن سلام هل يستويان مثلا الحمد لله بل انصرهم لا يعلمون ایک ایسے شخص کی مثال بیان کرتا ہے جس کے کئی مالک ہوں جو آپس میں ایک دوسرے کے مخالف ہوں اور ایک ایسے شخص کی بھی جو کلیتاً ایک ہی شخص کا ہو کیا وہ دونوں اپنی حالت کے اعتبار سے برابر ہو سکتے ہیں تمام کامل تعریف اللہ ہی کی ہے مگر حقیقت یہ ہے کہ ان میں سے اکثر نہیں جانتے <تصفيق> اللہ اکبر اللہ اکبار اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد اللہ علاح ع ل شہد اللہ علاح ع ل الله دور لو محمد رسول دور لو ہیال حال سل الفلاح فل ہیال الفلاح اکب لا اله الا اللہ <تصفيق> a mm -hmm. mm -hmm. سلسلہ محترم صاحب اللہ مرزا خرشید صاحب کی وفات ہوئی ان کو اللہ تعالی نے حضرت مسیمۃ السلّۃ اسلام سے روحانی اور جسمانی دونوں رشتوں کا اعزاز بخشا یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے کہ جو اس دنیا میں آیا اس نے ایک دن اس دنیا سے رخصی ہونا ہے ہر چیز کو فناہ ہے اور ہمیشہ رہنے والی ذات صرف اللہ تعالیٰ کی ذات لیکن خوش قسمت ہوتے ہیں وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی اس دنیاوی زندگی کو با مقصد بنانے کی کوشش کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی جزا کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ کسی نیک آدمی یا ولی یا نبی کے ساتھ صرف جسمانی رشتہ ہونا ہی ان کی زندگی کو مقصد نہیں بنا سکتا نہ ہی اللہ تعالیٰ کی رضا کو حاصل کرنے والا بنا سکتا ہے بلکہ انسان کا خود اپنا فعل اور عمل ہے جو اس کو اللہ تعالیٰ کی جزا کو حاصل کرنے والا بناتا ہے حضرت مسیم عمدہ صلاحت علام نے ایک جگہ فرمایا کہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حضرت فاطمہ اللہ تعالیٰ انہا کو فرماتے تھے کہ فاطمہ صرف میری بیٹی ہونے کی وجہ سے تم اللہ تعالیٰ کی جزا حاصل نہیں کر سکتی اس کی رضا حاصل کرنے کے لیے اپنی زندگی کو اس کے حکموں پر حکموں کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کرو اور پھر بھی یہ جب یہ کر لو تو تب بھی اللہ تعالیٰ کا خوف رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ میری ان کوششوں کو وہ فرمائے اور اپنے فضل سے انجام بخیر کرے <kling> میں خود بھی اس بات کو جانتا ہوں اور بڑا گہرا ذاتی تعلق بھی تھا مرزا خوشیدہ مصائب سے ان کو اچھی طرح دیکھنے کا موقع ملا اور اسی طرح لوگوں نے بھی مجھے لکھا بہت سے خطوط آئے ہیں کہ آج ہی سے اپنے وقف کو نبھانے اور اپنے کام سر انجام دینے کی انہوں نے کوشش کی کبھی خاندانی تفاخر کا اظہار نہیں کیا گزشتہ سال جلسے پران آئے ہوئے تھے تو انجام بخیر ہونے کی فکر کا اظہار مجھ سے بھی کیا اور اس شخص کی مثال دی کہ جو فوت ہوتے ہوئے یہی کہتا رہا بڑا بزرگ آدمی تھا کہ ابھی نہیں ابھی نہیں اور اسی طرح فوت ہو گیا آخر اس کے مریدوں نے بڑی دعا کی کہ کیا وجہ تھی کیوں کہتا تھا ابھی نہیں ابھی نہیں ایک دن خواب میں مرید نے دیکھا وہی بزرگ نظر آئے تو ان سے پوچھا کہ آپ وفات کے وقت ابھی نہیں ابھی نہیں کرتے رہے تو انہوں نے کہا کہ بات یہ ہے کہ جب میرا آخری وقت تھا شیطان میرے پاس آ رہا اور اس نے مجھے کہا کہ تم میرے ہاتھ سے نکل گئے بچ گئے تم بڑے نیک کام کرتے رہے اور میں یہی کہتا رہا کہ ابھی نہیں جب تک جسم میں سانس ہے کوئی پتہ نہیں کیا حرکت کر لوں تو مرتے وقت میں ابھی نہیں شیطان کو کہہ رہا تھا اور اللہ تعالیٰ نے اسی حالت میں جان نکالی اور میں اب جنت میں ہوں تو یہ فکر ہوتی ہے جن کو اپنے انجام کی فکر ہوتی ہے یہ طریق ہے ان کا جن کو انجام کی فکر ہوتی ہے <coughs> بہرحال یہ بھی انہوں نے مجھے یہ مثال دی بڑی فکر تھی وقفی روح کو سمجھتے تھے اور سمجھتے ہوئے کام کرنے والے بزرگ تھے <coughs> یہاں کے وقت کے مطابق پرسوں رات کو تقریباً دس بجے ان کی وفات ہوئی پچاسی سال ان کی عمر تھی حضرت مسیم علیہ السلۃ والسلام کے پڑ پوتے حضرت مرزا سلطان احمد صاحب جو حضر مسیم السلام کے سب سے بڑے صاحبزادے تھے ان کے پوتے تھے یہ اور حضرت مرزا عزیز احمد صاحب رجیت عنہوں کے صاحبزادے تھے فض <تصفح> مسلم مرزا ضیام صاحب فضر مسیحم علیہ السلام کے وہ پوتے ہیں جنہوں نے آپ کی بیت کی تھی اپنے والد سے پہلے بارہ <تصفح> ستمبر انیس سو بتیس کو لاہور میں پیدا ہوئے تھے اور اکیس اپریل انیس سو پینتالیس کو انہوں نے ساڑھے بارہ سال کی عمر میں وقفی زندگی کی کا فارمپور کیا جب کہ آپ نویں کلاس میں پڑھتے تھے پھر میٹرک کا کے ہائی اسکول سے کیا پھر ٹی آئی کالج سے تعلیم حاصل کی اور پھر اس کے بعد مسلم ماہ رضعان ہو کے, کے ارشا پر گورنمنٹ کالج لاہور سے ایم اے ای انگلش کیا دس ستمبر انیس سو چھپن کو بطور واقفی زندگی اپنے ٹی آئی کالج رفا کو جوائن کیا اور سترہ سال شعبہ انگریزی میں وہاں تدریس کے فرائض انجام دیے بڑے محنت سے لیکچر تیار کرتے تھے میں <coughs> <coughs> بھی ان سے پڑھا ہوا ہوں بڑے اور بہت سارے شکردوں نے مجھے لکھا بڑی محنت کر کے آتے تھے اور بڑی محنت سے پڑھاتے تھے اپنے مضمون پر مکمل دسترس حاصل تھی انہوں نے اس لیے طلباء میں مقبول بھی تھے اسٹوڈنٹ ان کو پسند کرتے تھے انیس سو چونسٹھ میں انگلش فینیٹک کورس کے لیے برٹش کونسل کی اسکالرشپ پر ایک ایک سال کے ہنگستان بھی آئے یہاں ڈیڈز یونیورسٹی میں انہوں نے تعلیم حاصل کی انیس سو چوہتر بعد ان کی جماعتی خدمات جو ہیں وہ پیش کرتا ہوں انیس سو چوہتر کے ہنگامی حالات میں مکرم شارض احمد خرشید احمد حج نے حسکری سازش کے ساتھ کے معاونت کی معاونت کی, کی یعنی ان کی خدمت کے لیے ہم وقت وہی رہتے تھے دو تین مہینے ان حالات میں کسے خلافت نہیں رہے <تصفح> اسی طرح حسب مسلم آؤ منظوری سے ربا میں یتیم اور نادار بچوں کی نگہداشت اور تعلیم و تربیت کے لیے انیس سو باسٹھ کے وسط میں ایک دارالقامہ تو نصرت کا قیام عمل میں لایا گیا بعد میں سالث نے اس کا نام ماتمداد طلباء رکھا اس شعبہ کے انیس سو اٹھہتر سے جولائی انیس سو تراسی تک آپ نگران رہے اس کے بعد نظر تعلیم کے سو ہو گیا تھا کام تیس اپریل انیس سو تہتر میں آپ ناظر خدمت درپیش ہوئے اور یکم مئی انیس سو سے انیس سو اٹھاسی تک آپ نے بطور ایڈیشنل نادر اعلیٰ کی خدمات انجام دی مختلف کمیٹیوں کے ممبر کے طور پر بھی خدمات جلانے کی توفیق ملی اکتوبر انیس سو اٹھاسی سے ستمبر انیس سو اکیانوے تک بطور ناظر امور عامہ خدمات انجام دی اگست انیس سو بانوے سے مئی دو تین تک ناظر امور خارجہ رہے اور اس کے بعد میری خلافت کے دوران میں نے ان کو پھر ناظر اعلیٰ مقرر کیا اور میرے مقامی ربع بھی اور بڑے آسر رنگ میں انہوں نے یہ خدمت انجام دی مجلس افتاح کے بھی ممبر رہے تقریباً بارہ تیرہ سال بارہ تیرہ سال کزاب بورڈ کے بھی ممبر رہے انیس سو تہتر میں ان کو اللہ تعالیٰ نے حج کا فریضہ ادا کرنے کی توفیق کتاب فرمائی ان کا نکاح چھبیس دسمبر انیس سو پچپن میں کو حضی الحمی ثانی نے پڑھایا تھا اور پانچ چھ نکاح تھے مختلف وہ اس وقت پڑھائے اور ان کے بارے میں جو حص مسیثانی نے خود شاہد فرمایا وہ رماتے ہیں کہ مرزا فرضم صاحب کے بارے میں کہ یہ لڑکا بھی ہمارے خاندان میں سے وقف ہے مرزا عزیزم صاحب کو خدا تعالیٰ نے توفیق دی کہ وہ اپنے اس بچے کو اعلیٰ تعلیم دلائیں چنانچہ ان کا یہ لڑکا ایم اے میں پڑھ رہا ہے ابھی پاس تو نہیں ہوا یعنی ہمیں مکمل نہیں کیا مگر انگریزی میں ایم اے کا امتحان دے رہا ہے اور کہتے ہیں کہ انگریزی میں بڑا لائق ہے میرا ارادہ ہے کہ بعد میں یہ کالج میں پروفیسر کے طور پر کام کرے اور پھر یہ بھی فرمایا تھا باقیوں کے ساتھ کے ترجمانی میں بھی کام آئیں گے اللہ تعالیٰ نے ان کو چھ بیٹوں سے نوازا اور چار بیٹے ان کے بخش زندگی ہیں دو ڈاکٹر ہیں ایک تعلیم میں ہیں نائب نازر انہوں نے پی ایچ ڈی کیا ہوا ہے اور اسی طرح ایک مشیرِ قانونی کے دفتر میں ہیں اسسٹنٹ کے طور پر انہوں نے لاء کیا ہوا ہے ذیلی تنظیموں میں مختلف حسابوں سے کام کرنے کی توفیق ملی اور دو ہزار سے دو ہزار تین تک صدر انصار اللہ پاکستان بھی رہے ان کے ایک بیٹے ڈاکٹر فرض سلطان احمد لکھتے ہیں کہ ان کو تقریباً سانی سے بہت زیادہ محبت تھی چند سال قبل ان کو دل کی تکلیف شروع ہوئی بلکہ کافی عرصے سے تھی لیکن آہستہ آہستہ بڑھتی رہی زیادہ ہو گئی یہ اکاڑے گئے ہوئے تھے سفر پہ تو یہاں سے ان کو پتہ لگا ان کے بیٹے ان کو لینے گئے ڈاکٹر مجھے بھی ساتھ تھے تو راستے میں ہی یہ ادھر سے آ رہے تھے ملاقات ہو گئی تو یہ کہنے لگے مرزا خوشیدان صاحب کہ میں یہ دعا کر رہا تھا کہ سارا راستہ میں یہ دعا کرتا رہا کہ میں ربہ پہنچ جاؤں جو حصلی حد ثیثانی کے قدموں میں جہاں نکل یعنی وہ بستی جہاں آپ دفن ہیں اور جو آپ نے بات کی یہ تھا عشق و محبت کی کہانی حصلی عدالی ثانی سے پھر یہی لکھتے ہیں کہ بیماری میں جب بیمار ہوئے تو ایک رات بڑی بےچینی سے اٹھ کر بیٹھ گئے اور کہنے لگے ابھی میں نے ایک لمبی خواب دیکھی ہے کہ بعض لوگ حزی الخلیفت المسیثانی پر اعتراض کر رہے ہیں اور لوگ اس کا جواب نہیں دے رہے اس وجہ سے آپ بہت پریشان تھے کہ لوگ جواب کیوں نہیں دے رہے اور پھر اسی بے میں سوئے بھی نہیں دوبارہ اکثر یہ کہا کرتے تھے کہ حز خلیم سے مخالفین کا بکس بہت, بہت زیادہ ہے بلکہ حضرت مسیمہ علیہ السلام سے بھی زیادہ ہے کیونکہ مخالفین کا یہ خیال ہے اور یہ کسی حد تک درست بلکہ کافی حد تک درست ہے کہ اسانی نے نظام جماعت بنایا اور مضبوط کیا اگر آپ نظام جماعت نہ بناتے تو جماعت مخالفین کے خیال میں ان کو ختم ہو جاتی کہ اللہ تعالیٰ کی جماعت ہے یہ تو چلنی تھی اور یہ سب کچھ ہونا تھا لیکن مخالفین بہت سارے سلیح و نصیثانی کی مخالفت اس لیے کرتے ہیں کہ آپ نے جماعت کو ایک مضبوط اور مربوط نظام دے دیا <تصفح> انیس سو چوہتر میں جیسا کہ میں نے کہا سلیح ثالث نے جو ٹیم بنائی تھی اس کا حصہ تھے ان کو میں خدمت کی توفیق ملی اور کثر خلافت میں ہی رہتے تھے یہ پھر کچھ عرصے کے بعد مہینہ دو ڈیڑھ مہینے کے بعد شاید ان کو ہفتے کے بعد گھر جانے کی اجازت ملا کرتی تھی پھر سات دن بعد ایک دو گھنٹے کے لیے گھر چلے جاتے تھے بچے بھی ان کو وہیں آ کے ملا کرتے تھے یہ کہتے ہیں کہ یہاں میں, میں میں نے دیکھا کہ حضری سالس کئی راتیں سوئے نہیں بلکہ بیٹھے, بیٹھے بیٹھے ہی آرام کر لیا کرتے تھے اور سارا دن رسائیت یا جماعت کے کاموں میں مصروف یا دعاؤں میں مصروف اور ساتھ ہی یہ لوگ بھی پھر جو ڈیوٹی پہ تھے جاگا کرتے تھے یہ ایک اور روایت ان کے بیٹے بیان کرتے ہیں ان کی طرف سے کہ انیس سو چوراسی کے پُراشب دور میں یہ حصلیفنسی رابع کی جو ٹیم تھی اس میں بھی شامل تھے کہتے ہیں کہ آپ کا بتایا کرتے تھے کہ حسقلی مسی سالث اور حسق المسی رابع جب بھی ہنگامی حالات تھے بجائے اس میں کسی قسم کا پینک ہونے کے غیر معمولی طور پر ریلیکس رہا کرتے تھے آپ کو یہ بھی اعزاز رہا کہ جب حسق منصیر رابع نے ہجرت کی ہے تو لوگ سے کراچی تک آپ بھی اس قافلے میں شامل تھے اسی طرح باوجود بیماری کے دو ہزار دس میں جب اٹھائیس مئی کا واقعہ ہوا لاہور میں تو اس وقت آپ نے ہنگامی حالات میں ایک تو یہ کہ بڑی ہمت سے تمام معاملات کو سنبھالا پھر ہر شہید جو آتا تھا جنازہ آتا تھا جس کا اس کو خود گرمی کے باوجود خود جنازہ پڑھاتے تھے اور تدفین کے لیے جاتے تھے اسی طرح حفظ مراتب کا خیال ان کو پڑا تھا یہ لکھتے ہیں کہ ان کے بیٹے مرزا دیل احمد مقامی روا کی رپورٹس جب ہم بھیجواتے تو بعض دفعہ یا کسی دن یہ بحت آتی ہو گئی کہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ صرف سوات لکھ دیا اور حضر مسلم علیہ السلام کے ساتھ علیہ السلام پورا لکھا گیا اس پر آپ نے خاص طور پہ توجہ دلائی کہ حفظ میں کا خیال رکھنا چاہیے اور آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم پورا لکھا کریں نمازوں کی بہت پابندی کرتے بہت مجبوری کی حالت میں نمازیں جمع کی جاتیں آخری بیماری میں بھی جب اسپتال میں داخل تھے تو سوائے چاندے ایک کے ساری نمازیں اپنے وقت پر الگ الگ ادا کی آخری دنوں میں نادرِ اعلیٰ سے کافی ذمہ داری ہوتی نادرِ اعلیٰ کی جو وہاں کے معاملات ہیں ان کے بارے میں تو جماعتی کیسز کے کی بارے میں بڑی فکر تھی بار بار پوچھتے تھے اسپتال میں بھی کہ فلان فلان کیس کی کیا تاریخ ہے اور کیا اپڈیٹ ہے اسی طرح بدور ناظرِ علیہ اور میرے مقامی لوگ جو اپنے خوشیوں و شادیوں کے موقع پر بلاتے تھے تو ضرور جاتے تھے کہ یہ میرے اب فرائض میں داخل ہو گیا ہے کیونکہ خلیفہ خود کی نمائندگی کر رہا ہوں اسی طرح وفات وغیرہ پر بھی غمی کے موقع پہ بھی لوگوں کے پاس جایا کرتے تھے پھر ضرورت مندوں کو بیماروں کو پوچھنے کے لیے جایا کرتے تھے اور وقت پر باوجود بیماری کے دفتر آنا اور پورا وقت رہنا کام کرنا انتخا شیغا تھا آخری بیماری کے دنوں میں بھی انہوں نے ایک سرکولر دفتر آئے تو بہت سارے لوگوں کو گہرا ادر پایا تو سرکولر کیا سارے انجن میں کہ اگر فاکسار وقت پر دفتر آ سکتا ہے تو باقی کیوں نہیں آ سکتے تنظیمی لحاظ سے انتظامی لحاظ سے بھی جہاں پکڑنا ہوتا تھا لگتی تھی لیکن پیار سے سمجھانا ان کو یہ اعزاز بھی حاصل ہوا کہ حساً مشیری سالس رحم اللہ تعالیٰ کی وفات پر اسلام آباد میں وفات ہوئی تھی پاکستان میں تو وہاں جنا جنازہ پڑھایا گیا تو انہوں نے جنازہ پڑھایا کیونکہ انجمن کے یہ نمائندہ تھے حسلی بھی وہاں موجود تھے انہوں نے تو یہی ان کو نہیں کہا کہ آپ پڑھائیں آپ بڑے بھی ہیں انہوں نے کہا نہیں جی بھر ان کو ہی کہا کہ کیونکہ آپ انجمن کے نمائندے ہیں اس لیے جنازہ آپ پڑھائیں اسی طرح حسلی سالس کو غسول دینے کا بھی اعزاز حاصل ہوا مرزا غلام یہ لکھتے ہیں کہ چوہتر کے جو حالات تھے ان میں دو تین مہینے وہاں رہے اس کے بعد حالات جب بہتر ہوئے تو پھر اس قلیمسی سارس نے ان کو کہہ دیا کہ چاہو گھر چلے جاؤ لیکن روزانہ صبح ناشتے پر آ کر بعض کام دیا کرتے تھے ان کی رپورٹ دینی ہے اور یہ روزانہ اقامات لے کر جاتے تھے اور اگلے دن آ کے پھر اس کی تعمیر کی رپورٹ دیا کرتے تھے بلا ناگا اسی طرح مرزا بلام صاحب لکھتے ہیں کہ ان کو حصلی انسی سالس کی افات کے بعد جو خلافت رابعہ کے انتخاب کے دوسرے دن حصلی جو علیہ صلی اللہ کی انگوٹھی تھی حزب وسیم علیہ السلام کی وہ کہیں مسپلیس ہو گئی بڑی فکر تھی اس لیے انصری رابعے کو انہوں نے بلایا گور مرزا خرشید صاحب کو اور فرمایا کہ میرے وفادار ہیں یہ اور خلافت اور ہر خلافت کے وفادار ہیں اس لیے ان کو فرمایا کہ اس طرح گم گئی ہے تلاش کرو پھر مل بھی گئی تھی وہ اللہ کے حضرت سے گزشتہ سال گیلیاں بھی فوت ہوئیں اس کے بعد یہ بیمار بھی کافی ہو گئے دل کی تکلیف پہلے سے چل رہی تھی اور یہاں میں نے کہا جلسے پہ آ جائیں تو پہلے تو بڑے تھا کہ اس شد میں سفر نہ کر سکوں لیکن بہرحال آ گئے پھر اور یہاں آ کر ان کی طبیعت بڑی اچھی ہو گئی بڑے پشاش وشاش رہے اور پھر مجھے روزانہ رات کو ملنے بھی آیا کرتے تھے موسم جیسا بھی ہو اور کبھی انہوں نے موسم پرواہ نہیں کی باقاعدگی جتنا درسہ یہاں رہے ہیں مجھے روزانہ ملتے تھے رات کو آ کر مقرمہ فوزی اشمیم صاحبہ صدر عنا لاہور کہتی ہیں یہ حض نواب ممت الحفیظ بیگم صاحبہ کی بیٹی ہیں جو وسم علیہ السلام سب سے چھوٹی بیٹی تھیں کہتی ہیں کہ نادر اعلیٰ بننے کے بعد ان کی خوبیاں نمایاں ہو کر سامنے آئیں نہایت عاجز خادم دین تھے میں نے باہر آپ کو کام سے فون کیے اگر میٹنگ میں ہوتے تو پھر دوبارہ فون کر لیتے کئی بار ایسا ہوا کہ میرے پاس اچانک مریم شادی فنڈ کی درخواست آئی اور فوری مطالبہ ہوا تو میں نے فون میں فون کرتی اور مادت کرتی اور مجبوری بتاتی اور اس وقت انتہائی تحمل سے کہتے کہ امیر صاحب سے پیسے لے لو یا خود انتظام کر لو رقم بھیجوا دوں گا بڑے ہمدرد تھے کہتی ہیں کہ میں نے آپ جیسا ہمدرد کوئی نہیں دیکھا ایک دفعہ ہمارے ایک گاؤں کی جوان بچی کو اب تلا آ گیا بچی ہاتھوں سے نکل رہی تھی کسی طرح سے مان نہیں رہی تھی میں نے آپ کو یہ کیس بھیجا آپ نے انتہائی ہمدردی اور پیار سے اس کو ہینڈل کیا اور مجھے بتایا کہ ان دنوں میں یہ کادیان بھی جا رہے تھے جلسے کے اللہ کے دن تھے عام دنوں میں کہتے ہیں میں نے قادیان میں بیت دعا جا کر اس بچی کے لیے خاص دعا کی ہے کہتے ہیں کہ الحمد بچی رائے راست پر آ گئی اس کی شادی بھی ہو گئی اور جب شادی ہوئی تو اس کو بہت خوبصورت زیور کا ایک سیٹ بھجوایا بعد میں پوچھتے رہے بڑے شفیق تھے کہتی ہیں میں نے جب بھی آپ سے مشورہ مانگا بڑا صاف مشورہ دیا انتہائی دعا گو اور اب ایسے بزرگ کہاں ملے گا دل اتنا گداز ہے اللہ تعالیٰ آپ کو یہ القی لکھ رہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ خلافت کو نعم مدد ادا کرے اور خاندان میں بھی ان کی جگہ لینے والا اللہ تعالیٰ طا فرمائے چوری حمید اللہ صاحب وکیلے اعلیٰ تحریک دین کے بارے میں لکھتے ہیں کہ تعلیم الاسلام کالج جب انیس سو میں لاہور سے روہ منتقل ہوا تو جو انگریزی پڑھانے والے احمدی استاد تھے وہ لاہور میں ہی رہ گئے روہ نہیں آئے اس کے بعد محترمیہ خورشیدم صاحب نے ہی انیس سو میں انگریزی شعبہ کو نئے سرے سے ارگنائز کیا آپ کی اپنی انگلش بہت اچھی تھی ہمیں یاد ہے کہ آپ کے دور میں کالج میں انگلش کا معیار بہت بہتر ہوا <dış> پھر ان کے بارے میں جو عید ر صاحب لکھتے ہیں کہ بہت نرم طبیعت کے مالک تھے افو و درگزر بہت تھا ور و کی بہت پروش کیا کرتے تھے ذاتی حیثیت سے بھی اور جماعتی عہدیدار کی حیثیت سے بھی پھر کہتے ہیں کالج کے زمانہ جلسہ سلانہ خدام الحمدیہ انصار اللہ قادیان کے جلسوں کے انسامات تمام امور میں میرے ساتھ بہت تعاون کیا لوگوں کی غمی خوشی میں ضرور شیک ہوا کرتے تھے شادی ہو یا وفات ہو ضرور پہنچا کرتے تھے ایک دفعہ جلسہ السلام کے پرانے کارکن فوت ہو گئے اور میاں صاحب کو پتہ نہ لگا جس کا آپ کو بڑا افسوس تھا کارکن ہیں زارت علیہ کے توفیل صاحب کہتے ہیں کہ بے شمار خوبیوں کے مالک تھے جن کو بیان کرنا تو ممکن نہیں آپ نہایت شفیق اور محبت کرنے والے اور مل نثار نہایت نرم دل دکھی اور مشکلات میں مبتلا لوگوں کے ساتھ نہایت درج ہمدردی کرنے والے سادہ طبیعت کے مالک لیکن نہایت پر شخصیت کے مالک بہت ہی پیارے وجود تھے خاک سار کو کہوں اشتہ سال آپ کی ثبوت اور زیر سایہ کام کرنے کا موقع نصیب ہوا اور خاک سار کو یاد نہیں پڑتا کہ آپ نے کبھی کسی وجہ سے ناراضگی یا غصے کا اظہار کیا ہو اگر کبھی کوئی غلطی سرزد ہو بھی جاتی تو نہایت شفقت نرمی اور پیار سے رہنمائی کرتے پھر وزارت اللہ میں ہی مربی صاحب جو کام کرتے ہیں خواجہ مظفر صاحب کہتے ہیں کہ آپ نے طویل صبر آزما بیماری کا نہایت حوصلے اور وقار کے ساتھ مقابلہ کیا خاک سار کو آپ کے قرب میں رہ کر لمبا عرصہ خدمت کی توفیق ملی آپ انتہائی مہربان باپ سے بڑھ کر شف شفیق رحم دل اور خدمت خل کے انتہائی مقدم انتہائی مقام پر فائز تھے متعدد بار خاک سار کو تجربہ ہوا کہ جب کوئی ضرورت مند عورت یا مرد آتا آپ سے ملاقات کروائی جاتی ہے آپ راشن چارپائی ٹی وی بستر یا مالی امداد کی منظوری دیتے لیکن بعض اوقات کسی ضرورت مند کے جانے کے بعد مجھے روک دیتے روک کر ہدایت کرتے کہ ان کے گھر جا کے معلوم کر ان کے بارے میں پھر مجھے بتاؤ اور کہتے ہیں ربی صاحب کے دوسرے روز جب میں رپورٹ دیتا تو کہتے کہ دل کہتا تھا کہ ضرورت مند زیادہ ضرورت مند ہے اور اس نے اس کی مدد نہیں کی گئی تو صرف یہی نہیں کہ مطالبے پر بلکہ اپنے طور پہ تحقیق بھی کرواتے تھے تاکہ جائز مدد کی جا سکے یہ لکھتے ہیں انتہائی موسن متحمل مزاج چہرے پر تبسم عاج چش پوشی اور درگزر کرنے والے تھے کسی شکایت نندہ کے شکوہ یا کسی کی ہنسف منشا خواہش کی تکمیل نہ ہونے پر ہمیشہ پیار سے توجہ دلاتے دیر تک بڑے تحمل سے بات سنتے اور یہ تحمل سے بات سننا ہر عہدیدار کا جماعتی عہدیدار کا فرض ہے اگر تحمل سے لوگوں کی باتیں سنی جائیں تو بہت سے مسائل شکوے دور ہو جاتے ہیں ربی صاحب یہ لکھتے ہیں کہ ایک دفعہ دفتر میں ایک شخص نے کھڑے کھڑے اپنی بات پیش کی اور بے صبری کا مظاہرہ کرتے ہوئے غصے میں پیش کر درخواست پھاڑ کر ٹکڑے ٹکڑے کرتی آپ خاموش رہے غالباً اس شخص کے لیے دعا کرتے رہے کہتے ہیں میں پاس ہی کھڑا تھا مجھے اس شخص کی یہ بےعد بھی بری لگی تو کچھ عرض کرنے لگا لیکن آپ نے کہا کہ کوئی بات نہیں جانے دیں اسے کچھ نہیں کہنا ہر ایک کا اپنا اپنا طریقہ ہے کہتے ہیں کہ آپ کا تحمل بردباری اور غصت حوصلہ دیکھ کر رشک آتا تھا کہ کمزور ہونے کے باوجود یعنی بیماری کی وجہ سے کمزور ہونے کے باوجود اتنے مضبوط کو کے مالک تھے پھر حافظہ بھی بڑا قابل تعریف تھا ان کا قابل رشک تھا اور یادداشت کمال کی تھی کہتے ہیں سوچ متبرانہ تھی کہتے ہیں سینکڑوں خطوط اور رپورٹس روزانہ مشاہدہ کرتے لیکن بار بار ایسا ہوا کہ کوئی معاملہ کئی مہینے قبل فائل ہو چکا ہوتا اور کئی مہینوں کے بعد درخواست کنندہ دندہ دعا یا مزید کاروائی کے لیے پوچھتا تو اور کارکن تو کمپیوٹر سے تلاش کر رہے ہوتے اور ان کو جواب ہوتا یاد ہوتا تھا کہ کیا کاروائی ہوئی ہے کیا ہدایت دی گئی ہے اور کتنے کاغذات تھے کہاں ہوں گے گویا اپنے دفتر کے جو فائلیں تھیں ان تک بھی ان کو یا ان یاد رہتی تھیں اور پوری دسترس تھی اپنے معاملات میں ناظم قدا راشد جبی سب کہتے ہیں کہ ایک معاملہ میں ایک دفعہ خامن جو ہر حالت میں صلح چاہتا تھا تقریباً تمام معاملات حل ہو گئے لیکن بی بی کی طرف سے ڈیمانڈ تھی کہ میرے سے لی گئی یہ رقم واپس تو کرے جو میرے سے لی ہے لیکن خامت کے مالی حالات نہایت کمزور تھے نظم قدا کہتے ہیں کہ میں نے زبانی جا کر میاں صاحب سے درخواست کی کہ کچھ آپ دے دیں کچھ میں کہیں سے کروا دیتا ہوں پھر میں نے ان سے کہا کہ آپ بڑے ہیں سارے ہی آپ دے دیں اس پر ہنس کر کہنے لگے اگر کہ اس طرح اس کی صلاح ہوتی ہے تو لکھ کر بھیج دو چنانچہ وہ رقم ادا کر دی اور چند منٹ میں ان کے صلاح کا معاملہ طے ہو گیا مربی ہیں فضمن فاؤنڈیشن کے ربانی صاحب کہتے ہیں کہ خاکسار کی بہنیں ایک دفعہ ربا آئیں ان کو جلد کی بیماری تھی انہوں نے صفائی کے خیال سے نئے دار الضیافت میں قیام کی اجازت چاہی انتظامیہ کے بعض گوانی کی وجہ سے میری بہنوں, بہنوں کو کہا گیا کہ استثنا اجازت نال سے مل سکتی وہ کہتی ہیں کہ ہم نہایت سہمی ہوئی کہ جماعت کے اتنے بڑے عہدے پر فائز انتہائی مصروف شخصیت والے شخص سے کس طرح ملیں ہمیں وقت بھی دیں گے کہ نہیں لیکن بہرحال ہم گئے ہمیں انہوں نے دفتر بلایا شفیق با شفیق باپ کی طرح بیٹیوں کی طرح ہمیں ٹریٹ کیا اور فوراً ہماری تکلیف ہی دور کر دی اجازت بھی دیتی دی اور کہتی ہیں اس وجہ سے ہمارا بھی نظام جماعت پر اعتماد تو زیادہ قائم ہوا اور ہمارے ایمان میں بھی اضافہ ہوا میرزلّہ خوشآب نغر المجوکا صاحب لکھتے ہیں کہ ایک عالم انصرم انتہائی شریف النفس نافی ناس وجود تھے فرائض کی ادائیگی میں انتہائی معمولی اور چھوٹی چھوٹی باتوں کا بھی بے حد خیال رکھتے تھے غریب پر وریب اور انتہائی باریک بینی سے فرائض کی ادائیگی سے متعلق کہتے ہیں ایک میں چھوٹا سا واقعہ بیان کرتا ہوں جو ان میرے ذہن پر ان کی عظیم شخصیت کی اندر نقوش چھوڑ گیا ہے کہتے ہیں کہ غالباً 2015 پندرہ کے اوائل کی بات ہے میں اپنے دفتر میں بیٹھا تھا کہ دو غریب خواتین کا تعلق جو ان کا ذاکر سے تعلق تھا میرے پاس آئیں اور کہا کہ ہمیں میاں صاحب نے نادر اعلیٰ صاحب نے آپ کے پاس بھیجا ہے کہ ہماری امداد کی درخواست پر امیرہ ضلع کی سفارش اور دستخط کر دیں کہتے ہیں میں نے ان خواتین سے جب ان کی بات سنی انٹرویو لیا تو یہ فیصلہ کیا کہ ان کی امداد ہم ضلعی سطح پر کر دیں گے بجائے اس کے, کے مرکز کو بھیجا جائے اور ان دونوں کو اپنے ضلع کے سیکرٹری اموریہ ما کے پاس بھیجوا دیا اور ان کی امداد بھی ہو گئی دوسرے دن کہتے ہیں خاکثار اپنے دفتر میں بیٹھا تھا کہ میاں صاحب کو براہ راست فون آ گیا اور مجھ سے استفسار کیا کہ کل آپ کے پاس آپ کے ضلع کی دو غریب عورتیں دستخط اور سفارش کے لیے بھجوائی تھیں وہ آج دوسرے دن بھی واپس میرے پاس امداد لینے نہیں آئیں اور مجھے بے چینی ہے کہ آپ نے انہیں واپس نہ بھجوا دیا ہو لہذا ان کی سفارش کر کے میرے پاس بھجوائیں تاکہ ان کی امداد بروقت وقت ہو سکے کہتے ہیں سر میں نے عرض کیا کہ چونکہ ہم نے ذیلی سطح پر ان کی امداد کر دی تھی لہذا آپ کے پاس دوبارہ نہ بھجوایا میر صاحب لکھتے ہیں کہ اس چھوٹے سے واقعے سے آپ کی غریب پروری اور خط خلق اور چھوٹے چھوٹے امور کا خیال رکھنا آپ کی بڑی شخصیت کے لیے ایک معمولی سا ساخراج تحسین ہے یہ احساس ہے جو ہمارے ہر عہدے میں پیدا ہونی چاہیے کہ کس طرح کام کرنا صرف یہ نہیں یہ کام کے لیے بھیج دیا بلکہ جو بھی درخواست آتی ہے وہ خود درخواست دینے والا تو اس کو فالو اپ کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن عہدیداروں کو بھی جب تک اس پر عمل درآمد نہ ہو جائے اس شکایت دور نہ ہو جائے یا جو معاملہ ہے وہ طے نہ ہو جائے اس وقت تک اس کو معاملے کو دیکھنا چاہیے اور کوشش کر کے حل کرنا چاہیے بجائے اس کے, کے سے ٹالا جائے اگر یہ عادت پیدا ہو جائے ہر عہدے دار میں جیسا کہ پہلے میں نے کہا تو بہت سے مسائل ہمارے ختم ہو سکتے ہیں حافظ مظفر الحمد صاحب لکھتے ہیں کہ میاں صاحب میں گواہ ہوں کہ میاں صاحب نے خلافت سے محبت اور وفاق کا ثبوت دیتے ہوئے اپنے سپورت ایمانوں کے حق ایسے ادا کر کے دکھائے کہ زندگی کے آخری سانس تک خلیفت المسیح کی اطاعت اور ایسے وقت میں کوئی تحقیقاشت نہیں ہونے دیا اور حقوق اللہ اور حقوق الباد کی بجاوری میں پوری عمر صرف کر دی ہر چند کہ آپ کے پاس جماعت کا بڑا عہدہ تھا مگر نہایت منکسر اور مزاج اخلاق فاضلہ فضلہ سے متصف اور باصول نگران تھے باج، اسی طرح حافظ صاحب لکھتے ہیں کہ بعض مات نماز کی ادائیگی کے اہتمام میں آپ ایک خوبصورت نمونہ تھے صدر انصار اللہ جب بنے تو بار بار ہر میٹنگ میں نماز باجماعت اور قیامِ نماز کی طرف توجہ دلاتے تھے اور بلکہ خود ہی کہتے تھے کہ تم لوگ کہو گے کہ صرف ایک ہی بات پر اس کی سوئی ہٹکی رہتی ہے لیکن میں کیا کروں اس ذمہ داری کا حاقت دا جب تک ہوتا میرا فرض ہے کہ میں یادہانی کرواتا رہوں عہدیداروں کو چاہیے میں نے دیکھا ہے بعض دار بھی بعض جماعت نماز تو رہی بعض وہ نمازیں بھی چھوڑ دیتے ہیں اسی طرح گرمی اور سردی مقررہ اوقات پر دفتر واپس جانا عمر بھر آپ کو انگل رہا حافظ صاحب لکھتے ہیں کہ آپ کی شفقتوں اور عنایتوں اور محبتوں کو بلانا بہت مشکل ہے باقاعدگی سے پابندی سے وقت پر آتے اور ہمارے لیے مثال تھے ان کے کارکن ہیں کلرک محمد انور صاحب زارت اولیا کے وہ لکھتے ہیں انہوں نے لکھا ہے یہ کہ آپ کی شرکتوں عنایت اور, اور محبتوں کو بلانا بہت مشکل ہے کہتے ہیں باوجود بزرگی اور بیماری کے وقت پر دفتر تشریف لاتے اور دفتر کام کے کاموں میں مشغول ہو جاتے اپنے نفس پر خدمت دین کو ترجیح دیتے رہے اپنی وفات سے قبل آخری دن یکم جنوری کو تشریف لائے تو سانس کی تکلیف زیادہ تھی دشواری نظر آ رہی تھی بہت سانس لینے میں لیکن بہت ہی زب سے اس تکلیف کو چھپانے کی کوشش کر رہے تھے کہتے ہیں میں نے کہا کہ آج کچھ طبیعت ٹھیک نہیں ہے اس لیے ہاں نہیں انہوں نے کہتے ہیں مجھے کہا کہ آج میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے اس لیے جلدی گھر چلا جاؤں گا پورا دفتر بیٹھ نہیں سکوں گا لہٰذا لیکن جلدی گھر جانے کا مجھے مطلب نہیں کہ کام نہیں نہ کرنا لئے اس لیے اس کلرک کو کہا کہ جو بھی ڈاک اور ہے دستخط ہونے والی وہ جلدی لے آؤ تو یہ کہتے ہیں کارکن کہ میں حسب ہدایت میں نے جلدی ڈاک پیش کر دی کچھ وصیت کی فائلیں دستخط کروا کے باقی عرض کیا کہ طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو بعد میں دستخط کروا لیں گے لیکن آپ نے کہا کہ نہیں ساری فائلیں دستخط کروا لو کچھ نہیں ہوتا اس کے بعد ضروری ہدایات دے کر اور بعض ناظران اور افسران کو مل کر گئے اور اس طرح آپ اپنے حق میں عمل سے سمجھا گئے کہ خدمت دین کس طرح کی جاتی ہے اور وقف کی روح کیا ہے پھر مربیث اِسلام ملک محمد افسر صاحب کہتے ہیں کہ چہرہ جکائے مسجد میں بیٹھنا رمضان المبارک بابرکت مہینے میں باقاعدگی سے بعد نماز اثر مسجد مبارک میں درسل قرآن کریم میں غرق ہونا اگر کوئی صاحب ان کے پاس اپنا مسئلہ پیش کرتا اس کے مسئلے کو خوشی اور تسلی سے سننا اور اس کے مسئلہ کا حل بتانا یہ تمام مشاہدات ہیں جو ربا کا ہر باسی روز مشاہدہ کرتا تھا کہتے ہیں جامعہ کی پڑھائی کے دوران ایک دفعہ بہت ہی پریشانی کے عالم میں تھا میں اور معاملہ میری سمجھ سے باہر تھا دعا ہی آخری حال تھا کہتے ہیں میں مکرم مرزا خرشید صاحب کی خدمت میں ان کے دفتر گیا باوجود بھی انتہا مصروفیات کے مجھے انہوں نے اپنے کمرے میں بلا لیا اور جب میں نے سب معاملہ سامنے رکھا تو میرا مقصد اسے دعا کا تھا لیکن انہوں نے تمام پریشانی کو سنا اور پھر خود ہی سوالات ہی پوچھے اور کہتے ہیں میرے تو ذہن میں بھی نہیں تھا دفتر آنے سے پہلے کہ میں اتنا زیادہ وقت لوں گا لیکن آپ نے کمال حد تک شفت کا مظاہرہ کیا اور بہت سا وقت مجھے دیا اس کے بعد جب اپنے ان کے دفتر سے میں باہر نکلا ہوں دل پر گزرنے والے بوجھ کا بہت کو بہت ہلکا محسوس کیا اور دل میں ایک نئی آس لے کر اس کمرے سے باہر نکلا یہ ہے جو تسلی ہر عہدے دار کا فرض ہونا چاہیے کروانا دوسروں کی یہ لکھتے ہیں کہ نرمی اور مجسم شفیق فرشتہ انسان تھے ایک دوست نے کہتے ہیں مجھے بتایا کہ جب میں ٹین ایجر تھا تو پہلی بار موٹر بائک سیکھ رہا تھا میاں خوشیدہ احمد امیر مقامی کے گھر کے باہر باڑھ میں جا کر ٹکرایا اس وقت اتفاق سے آپ خود اس باڑھ کو پانی لگا رہے تھے پودوں کو باہر سڑک پہ تو میں گھبرایا ہوا تھا اور شرمندگی سے الگ تھی مجھے ایک تو غلطی اوپر سے انڈر ایج ڈرائیونگ پھر گرا بھی تو ان کے سامنے کوئی بھی اور شخص ہوتا تھا شاید بہت ڈانٹتا کیونکہ باغیچے کا نقصان بھی ہوا تھا لیکن آپ کی طبیعت میں اس قدر شفقت و نرمی تھی کہ آپ نے لپک کر مجھے اٹھنے میں مدد دی پھر پوچھا کہ بیٹا کہیں زیادہ چوٹ وغیرہ تو نہیں آئی پھر مجھے شفقت سے سمجھایا کہ اپنی زندگی کی قدر کرو اسی طرح ربیان اور وقفی نے زندگی کے ساتھ بہت پیار و محبت کا سلوک تھا علم رسی ہونے کے باوجود بڑی عاجزی اور نرمی تھی اپنے کم علمی کا اظہار فرماتے تھے جامعہ احمدیہ درجہ شاہد کے کانوکیشن کے موقع پر جو ان کی پہلی ہوئی میں نے ان کو نمائندہ مقرر کیا کہتے ہیں کہ اپنے خطاب میں انہوں نے ان کانوکیشن میں جامعہ کے لڑکوں کا کہ میں تو ساری عمر مربی صاحبان اور علماء صاحبان کے ارشادات سننے کا عادی ہوں ان کے سامنے میں کس طرح زبان کھول سکتا ہوں لیکن پھر نصیحت بھی فرمائی اور ان کو کہا اور بہت ساری باتوں کے علاوہ کہ خاک سار اتنا ہی عرض کرے گا کہ نہایت ضروری ارشد ضروری اور سب سے ضروری عمر ہے کہ جو ارشادات خلیفت المسیح فرماتے ہیں ان کو سنا جائے ان پر غور کیا جائے ان پر جہاں تک ہمارے لیے جماعت کے داروں کے لیے اور آپ لوگوں کے لیے جو آپ مربی بن کے جا رہے ہیں کمل کر سکتے ہیں کریں ہم سب لوگ ان ہدایات کو حفظ جہاں بنائیں ان پر عمل کرنے کی پوری طرح کوشش کریں اور یہ دعا بھی کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی تفریح اتار کمائے پھر مربی سلسلہ بدم ملی گہ مسود صاحب کہتے ہیں کہ صاحب سے کئی ملاقاتیں ہوئیں ہر ملاقات محبت اور شفقوں کے جذبات کا سمندر رکھتی ہے آپ ہر در عزیز محبت کرنے والے نہایت شفیق مرقع اخلاق تھے آج زی کے مجسم پیکر تھے دفتر میں ملاقات میں آنے والے ہر شخص کرسی سے اٹھ کر سلام کرتے اور مسافہ کا شرف بخشتے خواہ وہ بچہ چھوٹا ہی کیوں نہ ہو جو بھی ملاقات کے لیے آتا آپ اپنے ضرور آپ اپنے ضروری کام چھوڑ کر بھی بڑی توجہ اور دلچسپی سے ہمت گوش ہو کر ان کی بات سنتے ہیں اور انہیں گھل مل جاتے ہیں اس لیے ہر ایک آپ کے پاس یاد لے کر آتا ہر ایک نے اسی طرح لکھا ہے آپ کے دفتر میں غریب امیر عہدے یا عام احمدی ہر ایک کے ساتھ برابر کا سلوک ہوتا تھا ہر ایک کی بات پر ایسے فوری رد عمل دکھاتے کہ جیسے شخص بہت عام ہے ڈاکٹر نوری صاحب لکھتے ہیں کہ آپ لوگوں کے احساسات اور ضروریات اور جذبات کا دوسروں سے بڑھ کر خیال رکھتے ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ مجھے یاد ہے کہ ایک مرتبہ ایک مریض کو اینجو پلاسٹی کے لیے آدھی قیمت کی رعایت کی گئی بعد میں جب اس نے آپ سے رابطہ کیا نادر اعلیٰ سے تو ساری قیمت ہی معاف کر دی اور ڈاکٹر نوری صاحب کہتے ہیں کہ مجھے کہا کرتے تھے کہ خلیفہ وقت نے مجھے ہدایت دی ہے کہ کوشش کریں کہ تمام مستحق مریضوں کی مدد کیا کریں اور اس لیے اس کو بجھانا ہمارا فرض ہے اور کہتے ہیں جب ہسپتال میں زیر علاج تھے تو نرسوں کے لیے اور جو انڈر ٹرین نرسیں ہیں ٹریننگ لے رہی ہیں نرسیں وغیرہ یا لے رہے ہیں مرد مجھے انہوں نے کہا کہ میرے بیٹے سے اس کے پیسے لے لیں اور ان سب کو سویٹر خرید کے دیں میری طرف سے تحفہ اور بڑی دوسروں کی محنت کو سراہتے ڈاکٹر کہتے ہیں ایک کہ مجھے انہوں نے لکھا کہ بعض احساس اور جذبات اس نوعیت کے ہوتے ہیں کہ ان کا منہ در منہ اظہار کرنا ناممکن ممکن سا ہوتا ہے آمنے سامنے اظہار کرنا کچھ یہی لکھتے ہیں کچھ یہی کیفیت میری بھی تم لوگوں سے رخصت ہوتے وقت یعنی ہسپتال سے اللہ تعالیٰ تمہیں اس کی بہترین جزا عطا فرمائے پھر خلافت سے کہتے ہیں بڑا والانہ پیار اور محبت کو طاہر ہاٹ کے ساتھ ایک خاص تعلق تھا ڈاکٹر نوری صاحب لکھتے ہیں ایک مرتبہ مجھے کہا کہ نوری طاہر ہاٹ تو خلیفہ وقت کا ایک بچہ ہے اللہ تعالیٰ خلیفہ وقت کی اس خواہش کو پورا کرے اور یہ ادارہ حقیقی معنوں میں دار و کا نمونہ بنے اور پھر انہوں نے نوری صاحب کو کہا کہ میں تو روزانہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی خلیفہ وقت کی تمام خواہشات ان کے اس کے حق میں پوری کرے کہتے ہیں بیماری کے دنوں میں جب میں رپورٹ لکھ کے دیتا تھا ان کی رپورٹ مجھے بھجواتے تھے نوری صاحب تو کہتے ہیں ایک دن میرا ہاتھ پکڑ اور بڑے جذباتی ہو کر کہنے لگے کہ کیا ہمارے پاس حضور کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے بیماری اور تکلیف کے علاوہ کوئی اچھی خبر نہیں ہے اسی طرح کے اور بھی بہت سارے لوگوں کے خطوط ہیں آپ کے حصاف بیان کیے ہیں اور آئزی اور ہمدردی کے بارے میں تو ہر ایک نے لکھا ہے خلافوں سے جو تعلق اور محبت تھی اس کا اظہار آپ نے ایک دفعہ میری اہلیہ کے سامنے اس طرح کیا کہ جب میری اہلیہ نے انہیں کہا کہ خلیفہ وقت کے لیے تو آپ دعائیں کرتے ہوں گے میرے لیے اور بچوں کے لیے بھی دعا کریں تو کہنے لگے کہ خلیفہ وقت کے لیے مخصوص سجدوں میں میں ان کے بیوی بچوں کے لیے بھی دعا کرتا ہوں اور اس وقت ان کی جب یہ کہہ رہے تھے تو بڑی جذباتی کیفیت تھی عمیر اور بالا افسر کی اطاد کا معیار بھی ان کا بہت بلند تھا اسلیف المسی کی بیماری کے دنوں میں دو ہزار کی بات ہے سن دو ہزار کی میں اور مرزا خرشید احمد صاحب یہاں لندن آئے ہوئے تھے میں دن میں نظر آلہ تھا تو کسی بات پر میرا اور ان کا تھوڑا سا اختلاف ہوا جس پر انہوں نے ذرا سختی سے میری بات کو رد کیا خیر بات آئی گئی ہوگی میں ان سے چند دن پہلے لندن واپس آ گیا لندن سے واپس آ گیا تھا اب چلا گیا اور یہ چند دن بعد آئے اور آئے اور میرے دفتر میں آئے اور آ کر بڑے سنجیدہ بیٹھے تھے پھر کہنے لگے کہ میں معدلت کرنے آیا میرے سے بہت بڑی غلطی ہو گئی میں نے کہا کون کہ سی غلطی مجھے تو یاد نہیں کہنے لگے کہ لندن میں میں نے جو اختلاف کیا تھا اس میں میری آواز میں تھوڑا سا غصہ شامل ہو گیا تھا اور یہ بات جو ہے امیر کے احترام کے خلاف ہے اس لیے میں معافی چاہتا ہوں اور معذرت چاہتا ہوں باوجود میری کہنے کے کہ کوئی بات نہیں ہے معذرت ہی کرتے رہے تو یہ ان کی آئیزی تھی اور احترام تھا امیر کا پھر اصلاح کے پہلو جو ہیں ان کو بھی اپنے گھر سے شروع کرتے تھے یہ نہیں کہ دوسروں کی اصلاح کی اور اپنے بچوں کو نہیں دیکھنا چند سال ہوئے میں نے خاندان حضرت مسیم علیہ السلام کے افراد کو ایک خط لکھا جس میں ان کی ذمہ داریوں کا احساس انہیں دلایا بعض شکایات جو مجھ تک پہنچی تھیں ان کے بارے میں عمومی ان کو دور کرنے کی نصیحت کی یہ خط میں نے جو پاکستان بھیجا تو پاکستان میں یہ ان کو کہا کہ جو افراد خاندان وہاں ہیں انہیں جمع کر کے یہ میرا خط پڑھا دیں جب یہ خط انہوں نے افراد خاندان کے سامنے پڑھا تو بڑے جذباتی انداز میں یہ بھی فرمایا کہ میں واضح کر دوں کہ میری اولاد بھی ان چیزوں سے پاک نہیں ہے جن کی نشاندہی کی گئی ہے اور میں ان کی ان کو بھی اور ان کی اولادوں کو بھی نصیت کرتا ہوں کہ کمزوریاں میں دور کرنی چاہیے اور خلیف وقت جو ہم سے توقع رکھتے ہیں اس پر پورا اترنے کی کوشش کرنی چاہیے تو یہ تھے ان کی سچائی اور تقوع کے معیار اللہ تعالیٰ ان کی اولاد کو ان کی نیکیوں کو قائم رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالیٰ جماعت کو اور خلافت اہمیہ کو با وفا مخلص اور تقوہ پر چلنے والے معاون و مددگار طاف نمائم مرزا نسم صاحب نے ان کے بارے میں جو مجھے لکھا لکھتے ہیں یہ عصری اسی سالس کے سب سے بڑے بیٹے ہیں شہرہ مرزا صاحب کہتے ہیں کہ بھائی خورشید تمام عمر خلافت کے قدموں میں بیٹھ کر آخری وقت تک سلسلہ کی خدمت کرتے رہے اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے اور ان کی خدمات کو قبول فرمائے اور بے شمار فضلوں اور رحمتوں کے سائے میں رکھے انہوں نے تو انہوں نے تو اپنا حق پورا کر دیا بالکل صحیح لکھا ہے انہوں نے یقیناً انہوں نے اپنا حق پورا کر دیا اللہ تعالی ہم سب کو بھی اپنے حق پورے کرنے اور نبھانے کی توفیق کتاب فرمائے نماز نمازوں کے بعد میں نماز جنازہ رائے بھی پڑھاؤں گا انشاءاللہ الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكله عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا د فلا مد الم فلاح دحمد رسول نلام مل مدلے والے سان تاض واش مر ومائز لالکرو ذکر ابزب اللہ الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سامع الکرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مکرم نذیر آج کا پروگرام ریڈیو ایم دیا لے کر آپ کے خدمت میں حاضر ہے یہ پروگرام ہر اتوار کی شب رات 8 سے 10 بجے ایف ایم 100.7 اور پھر 10 سے 12 بجے اے ایم 5.30 اور اسی طرح ہفتے کی شب رات 9 سے 11 بجے ایف ایم 100.7 پہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے اس پروگرام کا مقصد اپنے سامعین کی خدمت میں اسلام اور احمدیت کا تعارف کروانا اور اسی طرح ان سوالات کے جوابات دینا جو آپ کے ذہن میں ہوں جن کا تعلق جماعت احمدیہ سے ہو یا دین اسلام سے ہو اس کا طریق ایسے ہوتا ہے کہ ہم اپنے اسٹوڈیوز میں اپنی جماعت سے مختلف علماء کو دعوت دیتے ہیں ہمارے پروگرام میں تشریف لاتے ہیں اور ان کو مختلف موضوعات جو ہیں ان کو وہ لے کے اس پہ تحقیق کر کے اس پہ تیاری کر کے وہ پروگرام میں تشریف لاتے ہیں اور پھر آپ کے سامنے ان موضوعات کو پیس گفتگو کرتے ہیں اور پھر اسی سے ہم آپ کے سوالات لیتے ہیں اور اس پروگرام اس کا طریق کا مق... اس طریق پر پروگرام پیش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک جو گفتگو کا دھارا ہے وہ ایک طرف کو چلے ہمارے مہمان تیاری کر کے آتے ہیں ان کی تیاری سے ہم فائدہ اٹھائیں اور اسی طرح آپ کے خدمت میں وہ تمام پہلو رکھے جائیں کسی بھی موضوع کے جو قابل ذکر ہیں اور جن کے اوپر گفتگو ہوتی ہے آج ماہ جنوری کا جو اتوار ہے یہ تیسرا اتوار ہے اور اس اتوار میں ہمارے پروگرام میں بانیسل علی حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ الصلاۃ وسلام کی مختلف کتب کو زیر گفتگو لایا جاتا ہے مخت... آ... بعض دفعہ پوری کتاب کو لیتے ہیں بعض دفعہ اس کے کچھ حصوں کے لیتے ہیں اگر بڑی کتاب ہو اور آپ کی خدمت میں ہم اعلان کرتے آئے ہیں کہ آج ہم ان کی کتاب تحفہ گول کے پہلے جو سو صفحات ہیں ان کے اوپر ان کو زیر گفتگو لائیں گے اور یہ روحانی خزائن جلد سترہ میں آپ کو مل سکتی ہے اگر آپ کو یہ کتاب چاہیے تو آن لائن آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں الاسلام اورگ پہ جا کے الاسلام ڈاٹ ایک ہی لفظ ہے اس میں لائبریری میں جائیں اور پھر روحانی خزائن جلد سترہ سیونٹین میں یہ کتاب ہے تحفہ گول اس پہ ہم پہلے سو صفحات ہیں اس پہ ہم آج گفتگو کریں گے اس کے لیے آج ہمارے سٹوڈیوز میں محترم مصباح بلوچ صاحب موجود ہیں مصبا صاحب آج کے پروگرام میں اسلام علیکم ورحمت علیکم السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ جی وعلیکم السلام و اللہ مصبا صاحب نے اپنی زندگی دین اسلام کی خدمت کے لیے وقف کی جامعہ احمدیہ پاکستان کے فارو تحصیل ہیں اس کے بعد اب ان کی تقرری کینیڈا میں ہے جہاں یہ جامعہ احمدیہ کینیڈا میں بطور پروفیسر کے خدمات انجام دیتے ہیں ہمارے پروگرام میں باقاعدگی سے تشریف لاتے ہیں اور جیسے میں نے ایڈس کیا مختلف کتب کو زیر گفتگو لاتے ہیں آج جو کتاب ہے وہ میں نے آپ کی خدمت میں رکھی اس کا نام ہے تحفہ گولرویہ اور یہ روحانی خزائن جلد سترہ میں موجود ہے جس کو آپ الاسلام ڈاٹ پہ جا کے دیکھ سکتے ہیں اور اس کے پہلے سو صفحات جو ہیں ان کو ہم آج زیر گفتگو لائیں گے گفتگو کا سلسلہ شروع کرتے ہیں مصباح بلوچ صاحب بسم اللہ جی بہت شکریہ بسم اللہ رحمٰن الرحیم اللّہ مسل علیہ محمد, محمد و اعلیٰ علیہ محمدن و بارک وسلم انََََََََََّ كا حمید و مجيد جيسا كہ آپ نے تعارف میں بتا دیا ہے اور اس کا اعلان ہم نے پچھلے ماہ پروگرام میں کر دیا تھا جى كہ اگلا پروگرام مسیم اسلام کی کتابوں میں سے جو ہوگا وہ تحفہ گولڈویا سے ہوگا اور اس کے سو صفات آج ہم اپنے پروگرام میں ڈسکس کریں گے پہلے <coughs> تحفہ گولڈویا جو ہے یہ یکم ستمبر سن انیس سو دو یہ کتاب شائع ہوئی كادیان سے اور اس کی ساس سو جلدیں تھیں جیسا کہ نام سے ظاہر ہے تحفہ گولرویا گولڑا بڑا مشہور جگہ ہے پاکستان میں راولپنڈی کے قریب جہاں پیر مہر علی شاہ صاحب کی گدی ہے اور انہیں کے حوالے سے اس کتاب کو لکھا گیا چنانچہ اس کے ٹائٹل پیج پہ ہی ادمسی محدود علیہ السلام نے یہ لکھا ہے کہ یہ رسالہ پیر مہر علی شاہ صاحب گولری اور ان کے مریدوں اور ہم خیال لوگوں پر اتمام حجت کے لیے محض نصیحت اللہ شائع کیا گیا ہے اور بغرض اس لیے کہ عام لوگوں پر حق واضح ہو جائے اس رسالے کے ساتھ پچاس روپے کے انعام کا اشتہار بھی دیا گیا ہے جو اسی ٹائٹل پیج کے دوسرے صفحے پر مندرج ہے چنانچہ اس کے یہ جو پچاس روپے اشتہار کا انعام کا جو حضور نے ذکر کیا ہے یہ اشتہار بھی یکم ستمبر انیس سو دو کا ہے اس میں حضور لکھتے ہیں چونکہ میں اپنی کتاب انجام آتم کی اخیر میں وعدہ کر چکا ہوں کہ آئندہ کسی مولوی وغیرہ کے ساتھ زبانی بحث نہیں کروں گا اس لیے پیر مہر علی شاہ صاحب کی درخواست زبانی بحث کی جو میرے پاس پہنچی میں کسی طرح اس کو منظور نہیں کر سکتا افسوس کہ انہوں نے محض دھوكہ دہی کے طور پر باوجود اس علم کے کہ میں ایسی زبانی باسوں سے بحثوں سے برکنار رہنے کے لیے جن کا نتیجہ اچھا نہیں نکلا خدا تعالیٰ کے سامنے وعدہ کر چکا ہوں کہ میں ایسے مباحثات سے دور رہوں گا پھر بھی مجھ سے بحث کرنے کی درخواست کر دی ہر ایک دل ہر ایک دل خدا کے سامنے ہے اور ہر ایک سینہ اپنے گناہ کو محسوس کر لیتا ہے لیکن میں حق کی حمایت کی وجہ سے ہرگز نہیں چاہتا کہ یہ جھوٹی سرخروی بھی ان کے پاس رہ سکے اس لیے مجھے خیال آیا کہ عوام جن میں سوچ کا مادہ تباً کم ہوتا ہے وہ اگرچہ با یہ بات تو سمجھ لیں گے کہ پیر صاحب عربی فصیح میں تفسیر لکھنے پر قادر نہیں تھے اسی وجہ سے تو ٹال دیا لیکن ساتھ ہی ان کو یہ خیال بھی گزرے گا کہ منکولی مباحثات پر ضرور وہ قادر ہوں گے تبھی تو درخواست پیش کر دی اور اپنے دلوں میں گمان کریں گے کہ ان کے پاس صدمسی کی حیات اور میرے دلائل کے رد میں کچھ دلائل ہیں اور یہ تو معلوم نہیں ہوگا کہ یہ زبانی مباحثہ کی جرت بھی میرے ہی اس عہد کے بحث نے ان کو دلائی ہے جو انجام آتھم میں تباہ ہو کر لاکھوں انسانوں میں مشتہر ہو چکا ہے تو لہٰذا میں یہ رسالہ لکھ کر اس وقت اقرار صحیح شرعی کرتا ہوں کہ اگر وہ اس کے مقابل پر کوئی رسالہ لکھ کر میرے ان تمام دلائل کو اول سے آخر تک توڑ دیں اور پھر مولوی ابو سعید محمد حسین صاحب بٹالوی ایک مجمع بٹالہ میں مقرر کر کے ہم دونوں کی حاضری میں میرے تمام دلائل ایک کر کے حاضرین کے سامنے ذکر کریں اور پھر ہر ایک دلیل کے مقابل پر جس کو وہ بغیر کسی کمی بیشی اور تصرف کے حاضرین کو سنا دیں گے پیر صاحب کے جوابات سنا دیں اور خدا کی قسم کھا کر کہیں کہ یہ جوابات صحیح ہیں اور دلیل پیش کردہ کی کلا کمع کرتے ہیں تو میں مبلک پچاس روپیہ انعام بطور فتح یابی پیر صاحب کو اسی مجلس میں دے دوں گا اور اگر پیر صاحب تحریر فرمایں تو میں یہ مبلک پچاس روپیہ پہلے سے مولوی محمد حسین صاحب کے پاس جمع کرا دوں گا تو یہ اشتہار تھا جو اس کتاب کے ساتھ حضور نے دیا آگے جو کتاب کا یہ تو اشتہار ہے جو اس کتاب کے ساتھ دیا گیا لیکن جو اصل کتاب شروع ہوتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ون وسلی علیہ رسول اوپر ہی حضور نے قرآنِ کریم کی یہ دعا لکھی ہے رب نفتہ بیننا و بین قومنا بالحق وانت خیر الفاتین اے ہمارے خدا ہمیں اور ہماری قوم میں سچا فیصلہ کر اور تو بہتر فیصلہ کرنے والا ہے آمین اس کے بعد جو پہلا مضمون عضور نے یہاں شروع فرمایا ہے اس میں عضور نے پہلے چند نام لیے ہیں بنام حافظ محمد یوسف صاحب ضلع نہر نہر اور ایسا ہی اس اشتہار میں یہ تمام لوگ بھی مخاطب ہیں جن کے نام ذیل میں درج ہیں مولوی پیر مہر علی شاہ صاحب گولری مولوی نذیر حسین صاحب دلوی مولوی محمد بشین صاحب بھوپالوی کئی نام ہیں آخر پر حضور لکھتے ہیں ان ناموں کے آخر پر جمی اہل اقل و انصاف و تقوی ایمان از قوم مسلمان انہیں مسلمان قوم سب کو حضور نے مخاطب کیا ہے کہ وہ اس کتاب کو دیکھ کر خود ہی فیصلہ کر لیں تو پہلی بحث جو حضور نے اٹھائی ہے وہ یہ ہے کہ حافظ محمد یوسف صاحب نے لاہور میں یہ اعلان کیا ایک مجمعے میں کہ مرزا صاحب نے جو یہ اعلان کیا کہ یہ اگر کوئی نبی یا رسول یا اور کوئی معمور من اللہ ہونے کا جھوٹا دعویٰ کرے اور اس طرح پر لوگوں کو گمراہ کرنا چاہے تو وہ ایسے افطرا کے ساتھ تیئیس برس تک یا اس سے زیادہ زندہ رہ سکتا ہے یعنی افطراء اللہ کے بعد اس قدر عمر پانا اس کی سچائی کی دلیل نہیں ہو سکتی اور بیان کیا کہ ایسے کئی لوگوں کا نام میں نظیراً پیش کر سکتا ہوں تو اس بات کا جواب حضرت مسیح مود علیہ السلام نے اس کتاب کے آغاز میں اٹھایا ہے حضور نے فرمایا ہے کہ قرآن شریف کا وہ استدلال جو آیات مندرجہ ذیل میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے منجانب اللہ ہونے کے بارے میں ہے وہی دلیل جو ہے اس میں مشرقین جو ہیں وہ عاجز آ یہودی اور نصارہ کو بھی وہی دلیل پیش کی گئی تو اس دلیل کو اب حافظ صاحب جو ہیں وہ جھٹلا رہے ہیں کہ یہ دلیل اس طرح نہیں بنتی تو حضور ہیں گویا خدا تعالیٰ نے سراسر خلاف واقعہ اس حجت کو نصارہ اور یہودیوں اور مشرقین کے سامنے پیش کیا ہے اور گویا آئمہ اور مفسرین نے بھی محض نادانی سے اس دلیل کو مخالفین کے سامنے پیش کیا یہاں تک کہ شرع عقائد نصفی میں بھی کہ جو اہل سنت کے عقیدوں کے بارے میں یہ کتاب ہے عقیدے کے رنگ میں اس دلیل کو لکھا ہے اور علماء اس بات پر بھی اتفاق کیا ہے کہ استخفاف قرآن یا دلیل قرآن کلمہ کفر ہے تو جب خود اہل سنت کی کتابوں میں جو شرع عقائد نصفی بڑی مشہور کتاب ہے اس میں انہوں نے یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ آیت جو ہے صورت حاکہ کی ہر جھوٹے مدعی الہام یا وہی کے لیے کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ جھوٹے دعوے دار کو کبھی بھی نہیں چھوڑتا تو اس دلیل کو مان لینے کے بعد اب یہ کہنا ور وہ بھی صرف مسیحم عودہ السلام کی مخالفت میں کہ نہیں جھوٹا اگر کوئی دعویٰ کرے تو وہ زندہ رہ سکتا ہے تو اس وہ اس قرآن کریم کی اس آیت کا انکار کرتا ہے اس میںسیح علیہ السلام فرماتے ہیں اب ان آیات سے صاف ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ آنظور صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی پر یہ دلیل پیش کرتا ہے کہ اگر وہ ہماری طرف سے نہ ہوتا تو ہم اس کو ہلاک کر دیتے اور وہ ہرگز زندہ نہ رہ سکتا گو تم لوگ اس کے بچانے کے لیے بھی کوشش کرتے لیکن حافظ صاحب اس دلیل کو نہیں مانتے اور فرماتے ہیں کہ آضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہی کی تمام کمال مدت تیئیس برس کی تھی اور میں اس سے زیادہ مدت تک کے لوگ دکھا سکتا ہوں جنہوں نے جھوٹے دعوے نبوت و رسالت کے کیے تھے لہٰذا حافظ صاحب کے نزدیک قرآن شریف کی یہ دلیل باطل اور ہیچ ہے اور اس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ثابت نہیں ہو سکتی مگر تعجب کہ جب مولوی رحمت اللہ صاحب مرحوم اور مولوی سید آل حسن صاحب مرحوم نے اپنی کتاب ازالہ اوہام اور استفسار میں پادری فنڈل کے سامنے یہی دل دلیل پیش کی تھی یہ مباحثہ ہوا تھا ایک جرمن پادری پادری فنڈل اور مولوی رحمت اللہ صاحب کے درمیان انیس سو پچاس کی دہائی میں اٹھارہ سو پچاس کی دہائی میں تو اس میں پادری صاحب کے سامنے مولوی رحمت اللہ صاحب کی رانوی نے یہی دل دلیل پیش کی تھی تو پادری فنڈل صاحب کو اس کا جواب نہیں آیا تھا اور باوجود یہ کہ تواریخ کی ورک گردانی میں یہ لوگ بہت کچھ مہارت رکھتے ہیں مگر وہ اس دلیل کے توڑنے کے لیے کوئی نظیر پیش نہ کر سکا نیچے حاشی میں زون نے لکھا ہے کہ پادری فنڈل صاحب نے اپنی میزان الحق کتاب جو لکھی ہے اس میں صرف یہ جواب دیا تھا کہ مشاہدہ اس بات پر گواہ ہے کہ دنیا میں کئی کروڑ بوت پرست موجود ہیں لیکن یہ نہایت فضول جواب ہے کیونکہ بت پرست لوگ بت پرستی میں اپنے وہی من اللہ ہونے کا دعویٰ نہیں کرتے یہ نہیں کہتے کہ خدا نے ہمیں حکم دیا ہے کہ بت پرستی کو دنیا میں پھیلاؤ وہ لوگ گمراہ ہیں نہ مفتری اللہ یہ جواب امر متنازع فی سے کچھ تعلق نہیں رکھتا تو یہ جواب انہوں نے ایک دے کر کوشش کی کہ اس کا دلیل اس دلیل کا رد کیا جائے حالانکہ کوئی جواب وہ نہیں دے سکے اس میں آگے مسیح محدود السلام ایک اور دلیل دیتے ہیں کہ آئی تو حافظ صاحب نے اس رد کے لیے یہ بیڑا اٹھایا کہ میں ثابت کرتا ہوں کہ لوگوں نے 23 برس تک یا اس سے زیادہ نبوت یا رسالت کے جھوٹے دعوے کیے اور پھر زندہ رہے کل شاید حافظ صاحب یہ بھی کہہ دیں کہ قرآن کریم کی یہ دلیل بھی کہ لان فی حما آلیہ اللہ الفسدہ باطل ہے یعنی اگر آ, زمین میں اللہ تعالیٰ کے سوا اور کوئی معبود ہوتے تو ضرور زمین میں فساد ہو جاتا زمین و آسمان میں. تو چونکہ نہیں ہے صرف ایک ہی خدا ہے اس لیے زمین یا کائنات جو ہے وہ ایک نظام کے تحت چل رہی ہے تو حضور نے اس اس آیت کے متعلق فرمایا کہ کل کو کہیں آفظ صاحب یہ بھی دعویٰ نہ کر دیں کہ یہ آیت بھی باطل ہے اور دعویٰ کر دیں کہ میں دکھلا سکتا ہوں کہ خدا کے سوا اور بھی چند خدا ہیں جو سچے ہیں مگر زمین و آسمان پھر بھی اب تک موجود ہیں بس ایسے بہادر عافظ صاحب سے سب کچھ امید ہے لیکن ایک ایماندار کے بدن پر لرزہ شروع ہو جاتا ہے جب کوئی یہ بات زبان پر لاوے کہ فلاں بات جو قرآن میں ہے وہ خلاف واقعہ ہے تو اس میں پھر آگے حضور نے اپنے الہمات دیے ہیں کہ براہن احمدیہ سے بھی پہلے اللہ تعالیٰ نے مجھے مخاطب کر کے مجھ پر الہام نازل کیے ہیں اور اتنا لمبا عرصہ جب میں دعویٰ کرتا آ رہا ہوں کہ یہ اللہ تعالیٰ کے الہام ہیں تو وہ الہام میں نے براہین احمدیہ میں بھی شائع کیے اور حضوریاں لکھتے ہیں کہ اسی براہین کا مولوی محمد حسین نے ریویو بھی لکھا تھا تو ان تمام الہامات کے باوجود اللہ تعالیٰ کا آپ کو مہلت دینا بلکہ مہلت کے علاوہ آپ کی تائید و نصرت کرتے چلے جانا بتاتا ہے کہ آپ لازماً اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھے اگر نہ ہوتے تو اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی بھی یہ مہلت نہ دیتا اور اپنی وسائد کے مطابق ضرور آپ کی زندگی میں ختم کر دیتا تو یہ تقریباً پچاس صفحوں پر یہ مضمون چلتا ہے آگے حضور نے تفصیلی اپنے الہامات بھی شائع کیے ہیں کہ یہ وہ الہامات ہیں جو اس میں ہوئے براہ نمدیہ میں پہلے درج کر چکا ہوں اس کے بعد اب اگر وقت آگے انشاءاللہ ہم بعض الہامات پر بات بھی کریں گے لیکن دوسرا مضمون جو ان سو صفحات میں آیا ہے یہ جو الہمات والا مضمون ہے یہ تقریبا پچہتر صفحات پر تک چلتا ہے اس سے اگلا مضمون جو ستتر صفحے پر شروع ہو رہا ہے وہ حضور نے فرمایا ہے کہ دینی جہاد کی ممانعت کا فتویٰ مسیح علیہ السلام نے یہ فرمایا ہے کہ دین کے لیے حرام ہے اب جنگ اور کتال یعنی جہاد جو ہے اس کی کئی قسمیں ہیں تو اس کی جو جہاد کی جو یہ قسم ہے کہ کتال لڑائی ہو حضور نے فرمایا کہ یہ اس زمانے میں اس کی ضرورت نہیں ہے اب آ گیا مسیح جو دین کا امام ہے دین کے تمام جنگوں کا اب اختتام ہے یعنی جو جہاد بسف تلوار والا جہاد لڑائی والا ہے وہ حضور فرماتے ہیں کہ اس کی ضرورت نہیں کی نہیں کیونکہ دشمن اب دین کی خاطر حملہ آور نہیں ہوتا اس کے اور منصوبے ہوں گے سیاسی یا اور معاشی قسم کے لیکن جس طرح کفار مکہ نے محض دین کی وجہ سے مسلمانوں پر حملے کیے اور اس کے جواب میں مسلمانوں کی اجازت دی گئی تو اس زمانے میں تو جہاد کی یہ صورت جائز ہوئی لیکن چونکہ اس زمانے میں یہ شرائط نہیں ہوتی پوری اس لیے آہ یہ آہ اس دور میں اس کی ضرورت نہیں ہے اور یہ سمجھایا ہے مسلمانوں کو کیونکہ بعض لوگ ایسے تھے جو اندر اندر یہ خیالات رکھتے تھے ظاہر تو نہیں کرتے تھے ڈر سے حالانکہ اگر جہاد تھا تو پھر ان کو اللہ تعالیٰ کی مدد پر توکل ہونا چاہیے تھا اور کھل کر سامنے آتے لیکن نہیں آئے تو یہی کہ حکومت وقت یعنی انگریزوں کی جو حکومت ہے اس کے خلاف جو ہے لڑائی کی جائے تو اس میں سسیح معود علیہ السلام نے ان کو نسائے بیان فرمائی ہیں کہ اس حکومت نے ہمیں مکمل آزادی دے رکھی ہے اپنے مذہبی فرائض سر انجام دینے کی اور کوئی بھی ہمیں اس قسم کی روک نہیں ہے کہ ہم اپنے مذہبی جو پریکٹس ہے وہ نہ کر سکیں تو ایسے حالات میں جو ہے ان کے خلاف لڑائی یا جنگ کی اسلام میں اجازت نہیں ہے تو یہ عربی میں حضور نے یہ تحریر فرمایا ہے چار صفوں کا اشتہار ہے خط ہے عربی زبان میں حضور نے لکھا ہے اہل اسلام میں پنجاب اور ہندوستان اور عرب اور فارس وغیرہ ممالک کی طرف جہاد کی ممانعت کے بارے میں تو اس میں یہ بھی واضح ہو گیا انیس سو دو کی یہ کتاب ہے اور حضرت مسیح احمد علیہ السلام کیا لکھ رہے ہیں اہل اسلامِ پنجاب ہندوستان عرب اور فارس یعنی یہ تمام ملک عرب ایران اور ہندوستان ان کو حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام اہل اسلام کہہ کر پکار رہے ہیں تو یہ جو آپ پر جھوٹا الزام لگایا جاتا ہے کہ آپ نے باقیوں کو آ, کافر قرار دے دیا اور صرف اپنی جماعت کو مسلمان کہا ان کے لیے بھی یہاں جواب موجود ہے کہ آپ تمام مسلمانوں کو خواہ وہ ہندوستان کے ہوں عرب کے ہوں یا ایران وغیرہ مالک کے ہوں اہل اسلام کہہ کر مخاطب کر رہے ہیں یہ بھی دس صفوں کا چھوٹا سا مضمون ہے جہاد کے بارے میں ایک تو نظم ہے اس کے آخر پر حضم مسیح مد السلام نے یہ لکھا ہے ہم اپنا فرض دوستو اب کر چکے ادا اب بھی اگر نہ سمجھو تو سمجھائے گا خدا یعنی یہ بات جان لینے کے بعد اب بھی اگر نہیں مانتے اور جنگوں کی طرف جاتے ہو تو پھر خدائی تمہیں سمجھا سکتا ہے اور اس میں ہزم اس نظم میں اضم وسیم علیہ السلام نے حدیث کا بھی حوالہ دیا ہے حضور اپنے شعر میں فرماتے ہیں کیوں چھوڑتے ہو لوگو نبی کی حدیث کو جو چھوڑتا ہے چھوڑ دو تم اس خبیث کو کیوں بھولتے ہو تم یازا الحرب کی خبر کیا یہ نہیں بخاری میں دیکھو تو کھول کر تو یہ جو بات ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے والے مسیح کے بارے میں بیان فرمائی ہے کہ یازا الحربہ کے مسیح جب آئیں گے تو جنگوں کا خاتمہ کر دیں گے دینی جنگوں کا اس کے بعد پھر صفا نو ستاسی پر با جواب پیر مہر علی شاہ صاحب گولڑوی عظور نے یہ مضمون لکھا ہے کہ اس میں تفسیر نویسی کا حضور نے چیلنج دیا ہے پیر صاحب کو حضور لکھتے ہیں کہ ناظرین کو یاد ہوگا کہ میں نے اپنے اشتہار مورخہ بیس جولائی سن انیس سو میں پیر مہر علی شاہ صاحب گلوی کی اس بنا پر ایک اعزازی مقابلے کی دعوت کی تھی کہ اگر وہ دوسرے علماء پنجاب اور ہندوستان کی طرح میرے دعوے کے مقذب ہیں اور میری وہ تیس سے زیادہ کتابیں جو میں نے اپنے دعوے کے اس بات میں تعلیف کر کے ملک میں شائع کی ہیں وہ ثبوت ان کے لیے کافی نہیں ہے اور نیز وہ تمام مناظرات اور مباحثہ جو ان کے ہم عقیدہ علماء سے آج تک ہوتے رہے وہ بھی ان کے نزدیک نظری ہیں تو اب آخری فیصلہ یہ ہے کہ وہ سنت قدیمہ اکابر اسلام کے روح سے اس طرح پر ایک مبالہ کی صورت پر مجھ سے مقابلہ کر لیں کہ قرآن شریف کی چالیس آیتیں قرآدازی کے ذریعے سے نکال کر یہ دعا کر کے کہ جو شخص حق پر ہے اس کو اس مقابلے میں فوری عزت حاصل ہو اور جو ناحق حق پر ہے اس کو فوری خزلان نصیب ہو یعنی اس میں صرف تفسیر نوسی کا مقابلہ ہے کہ ہم تفسیر لکھیں تو جس کی تفصیر اللہ تعالیٰ کی تائید یافتہ ہوگی وہ عزت حاصل کرے گی اور جس کی نہیں ہوگی تو اسے رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا تو یہاں بھی ایک اور اعتراض کا جواب یہ جو مخالفین ہمارے بارے میں کہتے ہیں کہ مرزا صاحب نے جس نے آپ کو نہیں مانا اس کی موت کی پیشگوئی کر دی تو یہاں پیر مہر علی شاہ صاحب آپ کے مقابل پر آئے لیکن آپ نے کوئی موت کی یہاں پیشگوئی نہیں کی یہاں صرف یہ لکھا ہے کہ ہم تفسیر نویسی کر لیتے ہیں چالیس آیتیں لے کر تو جو سچا ہوگا اس کو اللہ تعالیٰ عزت دے گا اور جو نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ اس کو اس معاشرے میں اس دنیا میں رسوا کرے گا کہ اس کی علمیت لوگوں پر ظاہر ہو جائے گی تو یہ وہ مباحثہ تھا جس میں پھر آگے پیر صاحب وقت مقررہ پر نہیں پہنچے لاہور اور حضور پھر واپس آگے قادیان اس کے بعد وہ آئے تو یہ اور مباحثے کی دعویٰ دے دی تو بہرحال حضور نے فرمایا کہ ہم پھر اسی کتاب میں وہ دلائل لکھ دیتے ہیں پھر حضور نے دوبارہ وفات مسیح کی مضمون کا یہاں اعادہ کیا ہے کیونکہ یہی وہ مضمون تھا جس پر جو حضور نے بیان فرمایا ہے تو سب سے پہلی آیت حضور نے یہی لی ہے فلمہ توفعتا اس بات پر دلیل کافی ہے کہ حتیثہ علیہ السلام فوت ہو گئے کیونکہ خدا تعالیٰ نے قرآن شریف کے تیئیس مقامات میں لفظ توفی کو قبض روح کے موقع پر استعمال کیا اول سے آخر تک قرآن شریف میں کسی جگہ لفظ توفی کا ایسا نہیں جس کے بجوز قبض روح اور مارنے کے اور مارنے کے اور معنی ہوں یعنی یا قبض روح یا مار دینا موت دین دینا اس کے علاوہ اور کوئی معنی قرآن شریف میں بیان نہیں ہوئے لفظ توفی سے اور پھر ثبوت پر ثبوت یہ کہ صحیح بخاری میں ابن عباس سے متوفی کا کے معنی مومیتوں کا لکھے ہیں ایسا ہی تفسیر فوض القبیر میں بھی یہی معنی مندرج ہیں پھر آگے عضور میں حضور علم لغت عرب جو ہے اس کا ذکر کیا ہے کہ وہ بھی شہادت ادا کر رہا ہے کوئی اس کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھتا تو کیا قرآن کیا حدیث اور کیا بزرگان سلف اور عربی لٹریچر عربی لغت ان چاروں کا آزو نے حوالہ دیا ہے ذکر کیا ہے کہ یہ سب حضرت علیہ السلام کی وفات پر یہ توفیتنی یہ توفع پر گواہ ہیں کہ اس کے معنی بجز قبض روح کے اور کوئی نہیں جزاک ملّ آپ سن رہے ہیں پروگرام ریڈیو احمدیہ جس میں آج ہمارے ساتھ محترم مصباح بلوچ صاحب تشریف فرما ہیں سامع ابھی آپ نے ان کے افتتاحی کلمات سنے جس میں انہوں نے بانی سلسلہ علی احمدیہ حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ الصلاۃ و اسلام کی کتاب تحفہ گول کے پہلے سو صفات کا خلاصہ پیش کیا اور اس میں ان خلاصے کے بجائے اگر میں کہوں کہ تعارف پیش کیا تو زیادہ بہتر ہوگا اب آپ کو دعوت کہ آپ ہمارے پروگرام میں شامل ہو اپنے سوال کے ساتھ اس کتب کے اور ان صفات کے حوالے سے یہ ہم پچھلے دو تین پروگرام سے اس کا اعلان کرتے آ رہے ہیں تو امید ہے ہمارے وہ ساتھی جنہوں نے توجہ دلائی تھی کہ آپ پہلے اگر اطلاع کر دیں اعلان کر دیں کہ آپ نے آئندہ کس پروگرام میں کس کتاب کے اوپر گفتگو کرنی ہے تو ہم بھی تیاری کر کے آئیں تو امید ہے ایسے ہمارے ساتھی جو ہیں انہوں نے تیاری بھی کی ہوگی اور ان کے سوالات بھی تیار ہوں گے اس کا طریق ہے اگر آپ ٹرونٹو کے علاقے میں ہیں تو ہمارا ٹرونٹو کا نمبر ہے 416-410-6522 416, 6522, 416 کے علاقے سے باہر ہیں تو آپ کی سہولت کے لئے پوری شمال امریکہ میں کام کرنے والا ہمارا نمبر 1855 410, 6522, 1855 410 اسی طرح اگر آپ ای میل کے ذریعے اپنا سوال بھیجنا چاہیں تو ہمارا پتہ ہے کیو یعنی question آنسر ایٹ وائس یعنی question آنسر تینوں صورتوں میں جو بھی آپ پسند کریں اپنا نام اور شہر کا نام ضرور لکھیں تاکہ ہم آپ کے تعارف کے ساتھ آپ کے سوال کو پروگرام میں شامل کریں پسند کریں کہ آپ کا نام نہ لیا جائے تو ذکر فرما دیں کنٹرولز پہ آز یاز محمود صاحب ہیں ان کو بتا دیں یا ای میل میں ذکر کر دیں تو ہم اس صورت میں آپ کے شہر کے تعارف سے آپ کا سوال جو ہے پروگرام میں شامل کر لیں گے اسی طرح اگر آپ تک اس پروگرام کی نشریات براہ راست نہیں پہنچ رہی یا آپ اپنے کسی پیارے کسی عزیز کو یہ پروگرام سنانا چاہتے ہیں تو اس صورت میں ہمارا ویب کا پتہ ہے voiceofislam.ca voiceofislam.ca جہاں آپ نہ صرف یہ پروگرام بلکہ کا پروگرام کی ریکارڈنگ جو ہے وہ بھی سن سکتے ہیں سامعین جب آپ اپنے سوال لے کے ہمارے پروگرام میں تشریف لائیں تو ہم آپ کی خدمت میں ایک منٹ کا دورانیہ پیش کرتے ہیں اور اس حوالے سے آپ کو آپ سے گزارش ہے کہ اپنا سوال لکھ لیجئے تاکہ ایک منٹ کا جو دورانیہ ہے اس میں آپ اپنا سوال مکمل کر لیں مشکل تب پیش آتی ہے جب ہمارے سامعین لکھ کے نہیں لاتے اور فلبدی سوال کرنا چاہتے ہیں اور اس صورت میں مشکل ہو جاتی ہے تو اگر آپ اپنا سوال لکھ لیں تو آپ کو بھی آسانی ہوگی اسی طرح اگر آپ کوئی حوالہ پیش کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ حوالہ بجائے اس کے کہ آپ آن ایئر آ کے بتائیں آپ اس کو ای میل کر دیں ہمیں اور اس میں اس کتاب کا نام اس کا صفحہ نمبر اور جو جو دوسرے ضروری معلومات ہوتی ہیں وہ ای میل میں لکھ دیں کیونکہ ایسا ہوا ہے کہ آپ نے بتایا اور آپ نے سوال مکمل کیا اور کال آپ کی ختم ہو گئی لیکن ہم نے لکھنے میں کیوں غلطی کی یا سمجھنے میں کیوں غلطی کی اور ہم تک وہ آپ کا حوالہ جو ہے وہ نہیں پہنچا اور اس کی وجہ سے ایک تشنگی رہ جاتی ہے چنانچہ آپ کو میری مودبانہ گزارش کہ اگر آپ آج کے پروگرام میں کوئی سوال پوچھنا چاہیں یا آئندہ بھی اگر آپ پروگرام میں شامل ہوتے ہیں اور کسی کتاب کا حوالہ یا کسی جریدے کا کسی رسائل کا کسی صحیفے کا حوالہ دینا چاہتے ہیں تو وہ حوالہ ہمیں پہلے ای میل کر کے بھیج دیں اور پھر اپنے سوال میں بے شک ذکر کر دیں کہ میں نے آپ کو یہ حوالہ بھجوایا ہے اس کو دیکھ کے گفتگو کر لیں یا اس کو دیکھ کے میرے سوال کا جواب دے دیں آج کا پروگرام آپ سن رہے ہیں ریڈیو احمدیہ مصباح بلوچ صاحب کے ساتھ اور ہمارے پہلے مہمان ہیں امین صاحب ٹورانٹو سے امین صاحب السلام علیکم جی امین صاحب السلام علیکم آپ پیر پہ بات کیجیے جی مرزا صاحب ابھی آپ کی باتیں سنا تھا میں جی آپ نے کہا کہ اگر مرزا صاحب جھوٹے ہوتے تو اللہ ان کو چلنے نہیں دیتا تو میرا سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ یہ تو قرآن پاک کی آیت اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم, وسلم کے حق وسلم. میں ہے اس کو آپ اپنے اوپر لے رہے ہیں دوسرا مجھے یہ بتائیے کہ مرزا غلام قادی پہلے جھوٹے نبی نہیں ہے مسلمہ کزاب سے یہ سلسلہ شروع ہوا مجھے بتاؤ ہر شخص نے اپنے آپ کو نبی کہا اگر آپ اس آیت کا مطلب یہ لیتے ہیں کہ رائٹ اوے اللہ اس کو شیرک سے پکڑ کے گردن سے کاٹ دیتا تو مسلمہ کزاب کتنے عرصے تک نبوت کا دعوے دار تھا اسود عنسی احمد سڈانی جتنے بھی آئے اگر بے شک اللہ تو ایک سیکنڈ نہیں لگتی اللہ کے پاس انفیقون کی طاقت ہے اور توفعی تنی کے آپ نے معنی کیے ہیں آپ سب سے پہلا بڑا علمیہ تو یہ ہے کہ آپ مرزا مرزا غلام خاجیانی کی کتابیں پڑھتے ہی نہیں ایک, ایک جگہ پہ مرزا غلام خاجیانی نے لکھا ہے توفی کے طوفائی تنی یا توفی کے معنی موت کے اور دوسری کتاب میں کب سے حوالہ ڈھونڈ رہا ہوں ملے گا تو ضرور میں دیکھتا ہوں اسی مرزا غلام محمد قادیان نے توافعی تنی کے معنی لکھا ہے کہ نعوذ باللہ عیسیٰ کو موت دے کے میری پیدائش کی توافعی کے معنی وہ پیدائش کے لکھتا ہے ابھی آپ دیکھیں چلیے امین صاحب آپ کے سوال نوٹ کر لیں آپ حوالہ جیسے میں ایرز کیا ہے کہ حوالہ ایمیل کر دیجئے اور پھر انشاءاللہ اگلہ سوال جو ہے اس میں آپ کے ساتھ گفتکو کے سلسلہ دوبارہ جوڑیں گے امین صاحب نے دو سوال کیے ہیں پہلا سوال یہ فرمایا ہے کہ جو قرآن کریم میں جھوٹے نبی کی سزا ہے وہ تو آن زر صرم کے لیے آپ نے اپنے اوپر کیسے لگا لی اور دوسرا انہوں نے فرمایا ہے کہ مسلمہ قذاب اسود عنسی وغیرہ یہ جھوٹے دعوے کے جھوٹی نبوت کے جو دعوے دار تھے انہوں نے بھی انہوں، ان کو اللہ تعالیٰ نے ختم نہیں کیا تو یہ کیسے آپ اس پہ لگاتے ہیں جی مسپا بلو جی بالکل ٹھیک ہے امین صاحب فرما رہے تھے کہ المیہ یہ ہے تو ہمارا المیہ تو ہم بعد میں دیکھتے ہیں لیکن امین صاحب المیہ یہ ہے کہ قرآن کریم کی جو آیت صورت حاکہ کی ہم نے پیش کی مسی علیہ السلام نے اس کو آپ سمجھے نہیں آپ مجھے بتائیں کہ صورت الحقہ کی جو یہ آیت ہے کہ ولاء تقول علیہ ن بازلا کاویلحزن بل یمین ثم القطط نا م الوطین فمامن کم انحا اس آیت میں نبوت کا کہاں ذکر ذككر ہے آپ نے جو یہ کہا کہ مسلمہ کذاب سے لكر رس سی وغیرہ اگر ہوتا تو, تو اس میں آیت میں نبوت کا ذکر جو ہے وہ کہاں ہے قرآن کریم کا جو منطوق ہے یا مضمون ہے وہ یہی ہے ولا و تقوالہ علیہ ناباد کہ اگر یہ رسول ہماری طرف جھوٹی وہی منسوب کرتا تکوالہ کا مطلب ہے کال کا مطلب ہے اس نے کہا تکوالہ کا مطلب ہے اس نے بناوٹی آ, کول بنایا جو کہ نہیں تھا اپنی طرف سے بنا کر پیش کیا اور نام اللہ کا لگا لیا کہ اللہ نے ایسے کہا ہے تو یہ آ, اللہ تعالیٰ کی وہی اور الہام کی طرف جو ہے وہ اشارہ ہے کہ اگر یہ نبی آذور صلی اللہ علیہ وسلم تک علیہ نواز اللہ کاویل قرآن کریم تو بہت بڑی کتاب ہے بہت بڑے بہت زیادہ وہی کا ذخیرہ ہے آیات کا وہ چھوڑیں اگر بعض ضلع قاویل چند جملے بھی ہماری طرف منسوب کر دیتا اور کہتا کہ اللہ نے مجھے یہ وہی کیے ہیں حالانکہ ہم نے وہی نہ کیے ہوتے لاخذ نامن بالیمین ثم القطع نامن الوطین تو ہم ضرور اس کو پکڑ لیتے اور اس کو مولت نہ دیتے تو اس آیت میں نبوت کا جو ہے وہ ذکر نہیں ہے وہی اور الہام کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ کا نام لے کر کوئی بات کہنا اور یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ کہی ہے حالانکہ اللہ تعالیٰ نے نہ کہی ہو اور پھر اس کے ذریعے لوگوں کو گمراہ کرنا اس کی اللہ تعالیٰ مول نہیں دیتا اللہ تعالیٰ اپنے کلام کی جو ہے وہ غیرت رکھتا ہے اپنے منصب کی اپنے وجود کی غیرت رکھتا ہے اور ایسے جھوٹے دعوے دار کو مہلت نہیں دیتا تو یہاں جو وہی اور الہام کا ذکر ہے وہی اگر آپ یہ کتاب پڑھ لیں تو آپ کو سارا پتہ چل جائے کہ حضرت مرزا غلام احمد کے علیہ السلام بحث کیا فرما رہے ہیں نبوت کا یہاں ذکر ہی نہیں ہے یہاں وہی اور الہام کا ذکر ہے اور آگے حضور نے پھر اپنے الہامات ہی درج فرمائے ہیں برائین احمدیہ میں حضور نے نبوت کا نہیں ذکر کیا کہ میں نے اس زمانے میں اس زمانے میں تو کوئی دعوی نبوت نہیں تھا برائے نعم کے دور میں تو وہ کیسے آپ اس سے استعلال کر کر سکتے تھے تو وہ دلیل ہے ہی نہیں جو آپ بیان کر رہے ہیں تو یہ مضمون ہم پچھلے چند پروگراموں میں بیان بھی کر چکے ہیں لیکن شاید آپ کو ابھی تک ہم سمجھا نہیں پائے لیکن لو تک والا جو ہے اس میں کہیں بھی نبوت کا ذکر نہیں ہے اس میں جو ہے وہ وہی کے دعوے کا ذکر ہے تو وہی حضرت مسیح محدود علیہ السلام نے یہاں بیان فرمایا کہ میرے الہامات برہن احمدیہ میں موجود ہیں حالانکہ اس سے پہلے میں نے اللہ تعالیٰ کا الحامات کے الہامات کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا تو اتنا لمبا عرصہ ہے اللہ تعالیٰ کے الہامات کا اور میں اٹھارہ سو اسی سے پہلے سے یہ اعلان کرتا چلا آ رہا ہوں کہ یہ آیت, یہ بات اللہ تعالیٰ نے مجھ پر وہی کی ہے یہ آیت اللہ تعالیٰ نے مجھ پر الہام کی ہے تو میرے ان اعلانات کے باوجود اللہ تعالیٰ مجھے نہیں پکڑتا اور مجھے مولت دے رہا ہے حالانکہ خدا نے اپنے رسول کے بارے میں تو یہ کہا جو اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب تھا کہ اگر وہ جھوٹ بولے تو میں نہیں بخش سکتا اسے میں نہیں برداشت کر سکتا تو اپنے محبوب ترین بندے کے لیے اگر اللہ تعالیٰ برداشت نہیں کر سکتا تو غیر محبوب بندے کے لیے کیسے اللہ تعالیٰ برداشت کرے گا تو یہی وہ دلیل ہے جو یہاں مسیح محدود السلام نے لکھا ہے کہ یہ آیت جو ہے مولوی رحمت اللہ کی رانوی صاحب نے اپنے مباحثے میں پیش کی تھی اور اہل سنت کی جو کتاب ہے شرح عقائد نصفی اگر آپ کو حوالہ چاہیے تو ہم آپ کی خدمت میں پیش کر سکتے ہیں جو اس آیت سے یہی مضمون یہی معیار جو ہے وہ لکھ رہی ہے کہ سچے دعوے دار کا یہی ایک معیار یہ بھی ایک معیار قرآن کریم میں بیان ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو مہلت نہیں دیتا تو وہ آ, ہماری کتاب تو نہیں کہ ہم نے اس میں یہ ڈال دی ہو وہ تو پہلے کی کتاب ہے اس میں یہ مضمون ہے تو وہی بات ہم نے سسیح محدود اسلام نے اس میں پیش کی ہے اس میں کہیں بھی دعوی نبوت کا نہ حضور نے ذکر کیا ہے اور نہ ہی قرآن کریم کی وسائت میں اس کا کوئی مضمون کا کوئی ذکر ہے دوسری بات جو امین صاحب نے کی وہ لفظ توفع کی تھی کہ مسیح مد علام نے توفع کے معنی موت کے کیے ہیں لیکن ساتھ ہی امین صاحب کہتے ہیں کہ میں وہ حوالہ ڈھونڈ رہا ہوں جس میں لکھا ہے کہ ان کی موت ہوئی اور میری پیدائش ہوئی تو پیدائش کا معنی جو ہے وہ اس میں آ گیا یہ یہ جب آپ وہ حوالہ ڈھونڈیں گے تو وہ مضمون خود ہی آپ کو بتا دے گا لیکن جو اصل معنی ہیں وہ آپ نے پہلے لکھ دیے ہیں پیدائش کا آپ اگلی بات بیان فرما رہے ہیں نہ یہ کہ لفظ توفہ میں جو ہے وہ میری پیدائش کا مفہوم بھی شامل ہے یہ تو اردو نے نہیں فرمایا تو لفظ توفعتانی میں وہی بات آپ نے بیان فرمائی ہے جو خلاصتاً یہاں میں نے آج پیش کی ہے میں دوبارہ پیش کر دیتا ہوں کہ کیا مسیح محمد السلام فرماتے ہیں کہ قرآن شریف میں تیئیس مقامات میں لفظ توفی کو قبض روح کے موقع پر استعمال کیا ہے یعنی کتنی محنت سے آپ نے سارے قرآن کو دیکھا ہے اس کی پرتال کی ہے کہ کتنی دفعہ یہ لفظ آیا ہے تو آپ نے گن کے وہ سارے مقامات نوٹ کیے ہیں تیئیس مقامات ہیں اور فرمایا کہ ان پہ یعنی جو حلثہ علیہ السلام سے کی ذات سے ہٹ کے ہیں حلطیسہ علیہ السلام کا تو معاملہ ہے نا زیر بحث تو حضور یہی فرماتے ہیں کہ قرآن شریف میں تیئیس مقامات میں جو لفظ توفیع آیا ہے اس کے معنی قبض روح کے ہیں تو کسی جگہ قرآن شریف میں کسی جگہ لفظ توفیق ایسا نہیں جس کے بجوز قبض روح اور مارنے کے اور معنی ہوں تو دو ہی معنی ہیں قبض روح یا مار دینا موت دے دینا یہی معنی ادمسی محدود علیہ السلام نے یہاں بیان فرمائے ہیں اور اپنی کتابوں میں بیان فرمائے ہیں تو اس میں ہاں اگلی بات کہ حتیثہ علیہ السلام کی وفات ہو چکی اور اس لیے وہ تو کبھی نہیں آئیں گے ہاں حدیثوں میں جس مسیح کے آنے کی پیش گوئی ہے اس سے مراد میں ہی ہوں یہ مضمون آپ نے بیان فرمایا ہوا لیکن وہ تفصیلی طور پر ہے نہ کہ لفظ توفیتانی کے معنی کے طور پر آپ نے یہ معنی بیان فرمائے ایسا نہیں ہے لیکن آپ وہ ضرور وہ حوالہ ڈھونڈیں اس سے آپ کو بھی تسلی ہو جائے گی کہ حضور مضمون کیا بیان فرما رہے ہیں جو اللہ آپ سن رہے ہیں پروگرام ریڈیو احمدیہ جس میں آج ہمارے ساتھ محترم مصباح بلوچ صاحب تشریف فرما ہیں سامعین آج آپ کی خدمت میں ہم جس کتاب پہ گفتگو کر رہے ہیں اس کا نام ہے تحفہ گولڈیہ اور یہ کتاب بانی صلی علی احمدیہ حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ الصلاۃ والسلام نے لکھی اور اس کے پہلے جو سو صفحات ہیں کتاب تو لمبی ہے لیکن اس کے پہلے سو صفحات پہ آج گفتگو ہو رہی ہے اس کتاب کو آپ آن لائن دیکھ سکتے ہیں الاسلام پہ جا کے الاسلام ایک ہی لفظ ہے اے ایل اور اس میں لائبریری میں جا کے روحانی خزائن جلد سترہ یعنی سیونٹین روحانی خزائن جلد سیونٹین میں یہ آپ کو کتاب مل جائے گی آپ اس کو آن لائن پڑھ سکتے ہیں اس کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں اور اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں پروگرام میں فون کرنے کے لیے نمبر نوٹ کیجئے فور ون جو ہمارے سامعین ٹرونٹو کے علاقے سے باہر ہیں ان کی سہولت کے لیے ون ایٹ فائیو فائیو فور ون جو ہمارے سامعین اس پروگرام کی نشریات اس سے پہلے عرض کر دوں ای میل ہمارا پتہ سوال بھیجنے کے لیے qa یعنی کوشچن آنسر ایٹ وائس آف یعنی کوشچن آنسر ایٹ وائس اسی طرح اگر اس پروگرام کی نشریات براہ راست آپ تک نہیں پہنچتیں یا آپ اپنے کسی پیارے کسی عزیز کو یہ پروگرام سنانا چاہتے ہیں تو صورت میں ہمارا ویب کا پتہ ہے voiceofislam.ca اسلام voiceofislam سی اسلام سی جہاں آپ نہ صرف یہ پروگرام براہ راست بلکہ صاحب کا پروگرام کی ریکارڈنگ جو ہے وہ بھی سن سکتے ہیں سامین آپ کے ساتھ ہمارا ساتھ اس فریکوینسی پہ انشاءاللہ اللہ دس بجے تک رہے گا اور دس بجے اس ایف ایم 100.7 کی فریکوینسی کو ہم خیر بات کہیں گے اور اے ایم 5.30 کی فریکوینسی پہ آپ کے ساتھ گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے آپ کو دعوت کے اپنے سوال کے ساتھ ہمارے پروگرام میں شامل ہوں اس پروگرام میں ہم آپ کا سوال لیں گے اگر اس کا جواب مکمل نہ ہوا تو اسی سوالوں سے ہم انشاءاللہ جو 5.30 اے ایم کا کی فریکوینسی پہ پروگرام ہے اس میں آپ کے سوال کو شامل کریں گے ہمارے ساتھ ہمارے اگلے مہمان امین صاحب ہیں ان کی کال لیتے ہیں امین صاحب السلام علیکم جی امین صاحب السلام علیکم آپ پیر پہ بات کیجے. جی صاحب ابھی, ابھی آپ نے قرآن پاک پہ نوز الزام لگاتے ہوئے کہا کہ کے معنیٰ غت میں قرآن میں موت کے ہیں ٹھیک ہے پاک نے پورا پورا ممات کُلنا خلاطی ونسخی و ماہ و مماتی قلقل ملک تو دل ملکا یہ ساری جتنی بھی آیا آپ پڑھ لیں ہر قرآن پاک نے اعلانیہ طور پر موت اور حیات کو الگ ذکر کیا تو آپ اس آیت کو کیا پڑھیں اگر اللہ کہتا توفی کے معنی موت کے قل صلاتی و وفی کہتا اللہ حیاتی مماتی حدیث میں بھی اور قرآن پاک میں بھی دونوں ایک ہی جگہ لفظ ہوئے ہیں حیات اور ممات کے کہیں پہ بھی توفی کے معنی کتنا بھی ڈیسنٹ عربی ہو وہ لغت کے اعتبار سے کبھی بھی یہ نہیں کہے گا کہ تبدیلی کے معنی موت پورا لے لینا ضرور ہے موت نہیں ہے. مجھے پلیز اس بات کا جواب دے بہت, بہت شاعری کے بارے میں جی ٹھیک ہے امین صاحب بہت شکریہ آپ کا آپ کا سوال نوٹ کر لیا فور ون سکس فور ون زیرو سکس فائیو ٹو ٹو پہ آپ گفتگو کر رہے ہیں مسپا بلوچ صاحب سے ہمارے پروگرام میں مسپا صاحب وقت کی رعایت سے امین صاحب کا سوال اگر آپ ابھی لینا چاہیں یا دو پہ لینا چاہیں گے اگر ابھی نہیں لیتے تو آپ کیا کریں گے میں تو صرف درخواست کر سکتا ہوں ابھی سات منٹ ہیں ہاں جی ہاں یہ اسی میں بات کرتے ہیں امین صاحب نے پہلے بھی یہ بات کی ہوئی ہے لیکن آج پھر کرتے ہیں کہ لفظ سے ہی آیا ہے حیات کے بدلے جی تو ہم جو اور یہ الزام دے دیا کہ ناوزب اللہ ہم قرآن کریم کی قرآن کریم کی جو ہے وہ توہین کر رہے ہیں یا غلط معنی کر کے اس میں تعریف کر رہے ہیں مسیح محدود السلام نے مقامات بتا دیے ہیں تیئیس مقامات جہاں لفظ توفی آیا ہوا ہے تو ان تیئیس مقامات میں امین صاحب بتا دیں کہ موت کے علاوہ کوئی اور معنے مثلا حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ توفا مسلمم و الحق نِس والح توفا نی و الحق نِس اس کا کیا مطلب ہے تو توفا نی مسلمم والحک نبص یہاں موت کے معنی نہیں ہوئے تو کیا یہاں موت کے علاوہ کچھ اور مانگ رہے تھے یوسف علیہ السلام تو انتا ولیجی فی دنیا والا خرا مسلمان نی مسلمم والح اور اس کے علاوہ صورت عمران میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہی دعا سکھائی ہے و توفا مع آلبرار اور ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ وفات دے تو لفظ وفات جو ہے اس کا کیا مطلب ہے تو یہ ہم نے پہلے بھی بات کی تھی کہ مختلف الفاظ ہیں جو وفات کو بیان کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں فلاں شخص اس دنیا سے رخصت ہو گیا گزر گیا انتقال کر گیا اس کا وصال ہو گیا وفات ہو گئی مر گیا یہ سارے الفاظ ہیں تو امین صاحب کا یہ کہنا ہے کہ حیات اور مواد بس یہی دو لفظ ہیں اس کے علاوہ کوئی لفظ ہے جو ہے مماد کے علاوہ درست نہیں ہوگا ان معنوں میں تو ادمسی موض السلام نے تیئس مقامات جہاں کے لفظ توفی آیا ہے فرمایا کہ اس کے معنی بجز قبض روح کیا کہ اللہ تعالی نے روح قبض کر لی اور اپنے طرف بلا لیا اس کے علاوہ اور معنی نہیں ہیں تو روح قبض کرنے کے علاوہ وہی موت ہوتی ہے کہ جسم یہاں رہ جاتا ہے روح اللہ تعالیٰ کے پاس چلی جاتی ہے. سوائے اس کے کہ نیند میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں واپس دے دیتا ہوں تو نیند کے علاوہ جو بھی مضمون قرآن کریم کی آیات کا ہے وہاں آپ کو توفا نیم میں موت ہی مراد ملے گی خود آپ کے ترجموں میں یہی لکھا ہوا ہے تو آپ اگر ہمیں نہیں مانتے تو کم از کم اپنے ترجمے مان لیں اپنے جو آپ کے اردو ترجمے ہوئے ہیں اور اس میں کھول کے لفظ توفی دیکھیں حتیسہ علیہ السلام کو چھوڑ دیں کہ الطیسہ علیہ السلام کے لیے جو لفظ آیا ہے فلمہ توفعتا یا متوفی کا ان دو جگہ کو چھوڑ دیں کیونکہ یہ تو متنازع ہی ہو گئے نا اس میں تو ہمیں آرا تنازع ہے کہ اس کیا مانے تو ان کو چھوڑ کر آپ باقی جہاں بھی باب تفعل سے توفی کا لفظ آیا ہوا ہے وہاں قبض روح کے علاوہ کوئی اور معنی دکھائیں تو وہاں کہیں بھی یہ نہیں کہ اگر وہاں موت نہیں آئی مماد کا ذکر نہیں ہے تو وہاں مرنے کے معنی نہیں ہیں تو قرآن کریم کی دو آیتیں میں نے آپ کے سامنے فوراً پڑھ دی ہیں یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے اور مسلم اے اللہ مجھے مسلمان ہونے کی حالت میں وفات دے تو آپ موت نہ ترجمہ کریں امین صاحب چلیں وفات ہی کر لیں اور لوگوں یہ بتائیں رہے کہ حیات اور مماد دو لفظ ہیں تو حتیثہ علیہ السلام جو ہیں ان پر موت نہیں آئی لیکن وہ وفات پا گئے ہیں تو چلیں یہی کام آپ کر لیں کہ موت کا لفظ نہ لگائیں عتیسہ کے ساتھ بے شک وفات کا لفظ لگا کر ترجمہ کر دیا کریں کہ فلمہ توفیتانی جب تو نے مجھے وفات دی تو وہ وفات جو ہے وہ توفیع سے ہی نکلا ہے اس کا کیا معنی ہے ہر شخص جو ہے وہ سمجھ لے گا جذاکم اللہ آپ سن رہے تھے پروگرام ریڈیو احمدیہ جس میں آج ہمارے ساتھ محترم مصفا بلوچ صاحب اسٹوڈیوز میں تشریف فرما ہے سامعین اس فریکوینسی پہ ہمارا وقت جو ہے وہ اب ختم ہوا چاہتا ہے مصفا بلوچ صاحب آپ کا شکریہ پروگرام میں شامل ہوئے اور اس کتاب پہ گفتگو فرمائی کنٹرولز پہ آج میرے ساتھ ایاز محمود صاحب ہیں ان کا شکریہ وہ آئے آپ کی ٹیلی فون کالز وہ لیتے ہیں اور اسی طرح جو شروع کے ہمارے نظم ترانہ وغیرہ ہوتا ہے یہ بھی وہی آ کے سیٹ اپ کرتے ہیں اور پلے کرتے ہیں سامعین گزارشات کے ساتھ اس فریکوینسی سے اب ہم اجازت چاہتے ہیں اور چندی لمحوں میں آپ کے ساتھ ہم دوبارہ جڑ جائیں گے ایم فائیو تھرٹی پہ اس وقت تک کے لیے مکرم نظیر اور یاز محمود صاحب کو اجازت دیجیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ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 مدی زندہ باد پرچم تم ہم اسلام کا دوں دنیا میں لہرائیں گے کاتے چاہے لاکھ بچادہ کدم بڑھاتے جائیں گے احمدی زندہ باد احمدی زندہ اہم دندہ بہ اہم دیا دہ اہم دندہ بہ اہم دیت دندہ بہ اہم زندہ بہ اہم ديت دندہ بہ زندہ بہ اہم ديت دندہ بہ زندہ بہ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 دنیا میں لہرائیں گے کاٹے چاہے لاکھ بٹھا قدم بڑھاتے جائیں گے احمدیت زندہ باد احمدیت زندہ باد احمدیت زندہ آباد احمدیت زندہ